الحمد <سؤال> للہ بندی نبرو رب یاد رول و وادمان تم تم کرون وہ ونداسلم یا نام سے پیدی سورت ہے سورہ معدہ سورہ معدہ میں لقد کافر الدین قاب النندہ اور مسیح المریم دو جگہ آیا لقد کافر قابل اللہ سہارا سا ایک جگہ آیا نہ تمہارا شہر ہر تک مقررات اور انجیل یہاں جوہور اور نصارہ دونوں پر فتوا لگا تو گویا کہ سورہ المائدہ میں جو لوگ شرک کرنے والے ہیں ان پر کفر کا فتوا تو لگا دیا تھا ویسے پھر جملہ ایک آدھ دلیل بھی مسئلہ توحید کی ذکر کی ہے یہاں یہ جو سورت الام ہے اس سورت کے اندر دلائر تصیرہ بیان کیے جائیں گے خدا بند کریم کی واحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے اور چیر کو رند کرنے کے لیے ایک ربند ماں قبل کے ساتھ یہ ہو گیا دوسرا یہ کہ سورہ معاہدہ میں ماحلہ بھی غیر اللہ کا لفظ ہے تو میں نے کہا تھا کہ ماحلہ میں غیر اللہ سے یہاں ما ریح ریح ریح ریح سے مراد اکثر لوگ چوپائے دیتے ہیں تو صبح بازار کے چوپائے جو غیر کے نام کے بانے جائیں ان کے حرام ہونے کا اعلان ہوا اس صورت کے اندر چوپاؤں کے علاوہ باقی کچھ ہے جو غیر کے نام کی مانی جائے اس کی غربت کبھی صاف صاف کیا ہو جائے گا اعلان ہے وہ گا تیسرا ربط یہ ہے کہ تعلیمات غیر اللہ کی کئی صورتیں بہیرہ صاحبہ اس کا تذکرہ پہلی سورت کے اندر آیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ تعلیمات خود ساختہ ہیں اور یہ تعلیمات ٹھیک نہیں ہے اس سورت کے اندر مزید کئی اور صورتیں آئیں گی جو کہ عرب کے لوگ تعلیمات کی بنا رکھتے تھے اور اس کے بارے میں مفسل کلام کر کے ان تعلیمات کے ختم کرنے کا حکم دیا جائے گا یہ تین ربل ہو گئی یعنی تین ترقیہ ہو گئی ماں کبل سے اس اعتبار سے سورج معاہدہ سے اس صورت کا ربل بن گیا سورج کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت کے دو حصے پہلا حصہ آٹھویں پارے کے پیدے سوے پر آیت آتی ہے فخرو بماس وغیرہ سم ڈال رہے ان کو بیا جاتی وہ میں نہیں اس آیت تک پہلا حصہ ہے اس آیت سے کوئی نسل آتی وہ نسخ کی بیمایا جو باتی تک دوسرا حصہ ہے پہلے حصے کے اندر بیان ہے نبی شرف تصرف کا دوسرے حصے کے اندر بیان ہے نبی شرکے پیڈی کا نبی شرکے شروع تصرف کا جو بیان ہے پہلے حصے میں تو اس کے لیے دلائل تفصیلات توحید کے دلائل آئے اقلی اٹھارہ دلائل اکریعہ آئے ہیں خدا خداب کریم کی وادانیت کو ثابت کرنے کے اور شیر قرآن کرنے کے دلائل پھر اس طریقے سے آتے ہیں کہ دن دلائل کے بعد ایک سمرا آ جاتا ہے چار دفعہ دلائل اکلیا تنگ دلائل بیان ہوئے پھر سمرہ پھر تنگ دلائل بیان ہوئے پھر سمرا ایک دلیل نقلی تفصیلی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور سترہ امبیا سے دلیل نقلی اجمالی اس کے علاوہ فورات سے دلیل نقلی موجود ہے سورت کے اندر <تصفح> علماء عموم انہوں میں سے بھی دلیل نقلی موجود ہے اور دلیل بئی بھی اس کے اندر بعض اوقات موجود ہے زیادہ زور پہ دلال اقلیہ پر لیکن دلائل نکلیا بھی موجود ہے یہ دلائل کا سلسلہ ہے دلائل کے سلسلے کے علاوہ سوالات کے جوابات سوالات بہن شکاو کے رنگ میں ذکر کیے گئے ہیں سات سوالات ہیں ان کے جواب آئے گئے اس کے علاوہ آٹھ طریقے تنظیم ہیں اور سات وجوہ ادب تسلیم ہیں کہ باجود لائن بیان ہونے کے ان کے سوالوں کے جواب آنے کی یہ مانتے کیوں نہیں ہیں تو ادب تسلیم کی وجوہ ہے ہر وجہ سے ہزارکوں کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور وجوہ ادب تسلیم بھی کل سات ہیں یہ تقریباً پہلا حصہ ہے صورت کا دوسرا حصہ صورت کا اس کے اندر دونوں مسئلے بیان ہوئے نیازات بحر اللہ کی تردید اور تعلیمات خود ساختہ کی تردید تعلیمات خود ساختہ کی تردید ہونے کے بعد تین دفعہ اس کا اہدا دو دفعہ تفصیلت ایک دفعہ اجمالت نیازات رحر اللہ کی تردید کر کے چار دفعہ اس بسے کا اہدا تین دفعہ تفصیلت اور ایک دفعہ اجمالت یہ جس وقت تعلیمات غیر اللہ اور نیازاد غیر اللہ کے مسائل بیان ہو جائیں گے تو اخیر میں جا کر بطور تصمہ تعلیمات لاہیا کا بیان ہوگا یہ حصہ بھی ختم ہو جائے گا اس کے بعد آیت آتی ہے پوری نسلاتی و نسخی و ماہیات و گماتی جس میں دونوں مضمون سارے جمع کیے گئے ہیں نوی صرف تضرق اور نبی یہ دونوں مضامین فائرل جمع ہو گئے سورت میں پہلے حصے میں دلائر توحید اقلیہ اٹھارہ چاند دلال کے بعد سمڑا آ جاتا ہے ایک دلیل نقلی تو سیلی حلت راہیبل احسان سے سترہ انبیاء سے دلیل نقلی جمالی تو رات سے بھی دلیل نقلی ذکر کی گئی ہے اور علماء عموم میں سابقہ سے بھی دلیل نقلی ذکر کی گئی ہے دلیل بئی بھی صورت کے اندر آئی ہے شکاو اور ان کے جوابات اور وہ گویا سوار سوالات ہیں جن کے جوابات ہیں سلیق تنگ آٹھ ہیں وجو حدم تسلیم ہر ایک وجہ لفظ گزارے کا انتظار شروع کیا ہے اور وہ صاف ہے دوسرے حصے میں نیازات غیر اللہ کا رد کر کے چار دفعہ اس کا یادہ تین دفعہ تفصیل ایک دفعہ عمارت تعریفات ریمولہ کا رد کر کے تین دفعہ اس کا یادہ دو دفعہ تفصیل ایک دفعہ عمارت پھر وکیل نے بت تسیمہ تاریمہ کے لاہیا کا بیان ہے پھر آیت آئے تاج کی صلاحاتی و نسو کی اس میں یہ سارے مضامین جمع ہو گئے یہ عام سے پرانے مجید کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے پہلے حصے کے اندر گویا کی خالقیت کی طرف اشارہ ہے کہ سارے جہاں کا پیدا کرنے والا صرف ایک کردہ ہے اب اس حصے کے اندر اشارہ ہے رب تعداد کی ربوبیت کا کہ سارے عالم کا پیدا کرنے کے بعد اس کو تربیت دینے والا اور منظر مقصود تک پہنچانے والا بھی کون ہے صرف ایک اللہ ہے بہت سارے اور آباد یہ لکھا ہے کہ جب سورہ انام نازر ہوئی تو سورہ انام کے نازر ہونے کے وقت تک ستر ہزار فرشت آیا یہ تفسیروں والے یہ باتیں لکھتے ہیں کسی عزیز صحیح کے اندر اس بات کا ہونا تو ضروری نہیں تفسیروں والے یہ باتیں لکھتے ہیں تب اس کی اہمیت سامنے آ جاتی ہے تو چونکہ سورت کے اندر دور کے کافی کسل کے ساتھ بیان ہوئے اس واسطے کر کے سورج کو خاص اہمیت دی گئی کافی سارے فرشتے آئے جبرائیل ابین کے ساتھ جب جبرائیل ابین نے یہ سورت ربین احان کو سنائی سب تعریف اللہ کے لیے یہ تو ہو گیا دعویٰ کہ کا شادی کرنے والا اندر ہی ہے جب دعویٰ ہو گیا تو آگے دریا شروع ہو گئے اندر بھی خدا کا سماوا ودا تھا آسمان بڑھایا زمین بڑھائی بنایا بنائے روشنی بنائی تو وہات جمع کیا عرض واحد ہے ظلم مواد کی جمع ہے نور جو ہے وہ مفرت ہے یہ محاورے کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے کہ پہلا نفل جمع ہوتا ہے اور دوسرا نفل کیا ہوتا ہے مفرد ہوتا ہے یہاں بھی اس محاورے کی وجہ سے ویسے بھی یہ بات ہے کہ آسمان جو ہے ساتھ الگ الگ اور زمین ایک ہے جس زمین کے ساتھ اب کے ہے اندھیرے ہوتے ہیں کئی دالیت کا نھیرا شرک کا ختمِ ختم اللہ معاملے کا نھیرا اور نور ایک ہے جو کہ اسلام ہے جس کے اندر اللہ کی وضالیت کا اقرار بھی پہ نمبروں کے انصاف کا بھی اقرار بھی تو گویا کہ ظلمات کیا ہے زیادہ ہے اور نور کیا ہے ایک ہے سما اللہ جی نا یہ سما استبادیا ہے پھر بھی کافر اپنے رابط کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں آسمانوں کا بنانے والا بھی اندر تھا زمین کا بنانے والا بھی اندھا ہے اندھیرے اور مشری پیدا کرنے والا بھی اندر ہے تو, تو یہ صحیح تھا کہ لوگ پر اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ بڑھاتے پھر بھی یہ بطور استعمال کہا گیا کہ دیکھو پھر بھی یہ کافل جو ہے یہ اپنے رات کے ساتھ اور بڑھاتے ہیں سارا میں تین یہ دوسری دلی لگ رہی ہے اسی نے بڑھایا تو ان کو مٹی سے پھر ہر ایک انسان کی ایک موت کا بہت مقرر کر دیا تو یہ تو ہے ادر से मुराद بہت موت کا بغل کرنے والا اللہ ہے ایک اور بغت ہے ارغ امدہ ہو اس کا عرب کس کے پاس ہے صرف اللہ کے پاس ہے وہ اگر مصما قیامت ہے تو قیامت کہلو کس کے پاس صرف اللہ کے پاس پھر <تصفح> بھی تم کو پیدا کرنے والا تمہاری موت کو قرض کرنے والا اور قیامت کا علم اللہ کے پاس بتائیے تو یہ ساری جب یہ باتیں سامنے آئیں تو تم شک نہ کرتے جھگڑا نہ کرتے اور اللہ کی بات کو مانتے پھر بھی یہ بھی سماج سے بادی ہے تم شک کرتے ہو اگر یہ میڈیا سے ہو تو میڈیا کمانا ہوتا ہے شک میرا سے ہو تو میرا کمانا ہوتا ہے جھگڑنا اور جدا کرنا وہ واہ تیسری دلی سماج آپ جی اور جال مجبور ہے لفظ اندر کے ساتھ یہ متعلق ہے تو لفظ اندر تو الم ہے لیکن لفظ کو دیا جائے گا اور پھر اس کا تعلق ٹھیک ہو جائے گا اور وہی اب سرو کرنے والا آسمانوں میں اور زمین میں وہی جانتا ہے تمہارے سر کو اور تمہارے ذہن کو اور وہی جانتا ہے جو تم کو باتیں ہو مات آتی ہے منار جتن اور نہیں آتی کے پاس کوئی نشانی رب تعلق کی نشانیوں سے مگر ہوتے ہیں رابط کرنے والے یہ زرعی ہوگی فقط وقت قدر اراد کیا اس کا سمر بھی ہوا کہ انہوں نے سچی بات کو جھٹوایا جب وہ سچی بات کے پاس پہنچی جب انہوں نے سچی بات کو جھٹوایا اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا ہم قریب آئے دن پر حقیقت اس کی جس کے ساتھ یہ استعمال کرتے تھے آزم غیرا قما لگنا قبل ہم جب یہ دھمکی دی تو ویسا ہوئی ہوئے دریبی کا نمونہ بیان کیا کہ پہلے لوگوں کی تقسیم کرنے والے ان کا انجام برا ہوا تھا کسی طریقے سے ان کا انجام بھی برا ہو چکا ہے کیا عید کتنے ہم نے ہلاک کی ان سے پہلی جماعتیں مک کر نام پھر لفظ ہم نے ان کے زمین میں قدم بڑے جمائے تھے بڑی بڑی کے پاس حکومتیں تھیں جتنے قدم ہم نے تمہارے زمین میں نہیں جمائے اور ہم بھیجتے تھے آسمان پر لگا تار بسنے والا اور ہم نے بنا دی تھی نہریں جو ترقیوں کے حکم کے مطابق نئے نظام بھی تھا پھر ہم نے ان کو ہلاک کر ان کی گناوں کی وجہ سے اور ان کے بعد اور جماعت کھڑی کر دی تو یہ ہم کرتے آئے ہیں کئی لوگوں کو حکومت ملتی ہے وہ بالکل فجب کرتے ہیں کفر کرتے ہیں تباہ ہوتے ہیں غروگر سمجھا آدھے کتاب انفی کے پاس سوال ابن کا جواب ہم اس کو پیغمبر نہیں مانگتے کہتا ہے کتاب میرے پاس آئی ہے لیکن یوں اگر ہوتا ہے نا کہ یہ دیکھی لکھائی کتاب ہمارے پاس ہم آسمان سے لے رہا تھا پھر ہم کو یقین آ کہ واقعی اس کے پاس کیا ہے کتاب آئی ہے اور ہم مان جاتے جواب اگر ہم اتار دیتے خود پر کتاب کاملوں لوگوں کے اندر پوری دیکھی دکھائی اور یہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ کر معلوم بھی کر دیتے یہ بات یہ پوری کتاب لکھی لکھائی ہے تو کافی کہنا تھا ان ہاتھ دار سیر و مبین نہیں ہے یہ مگر جادو بھی کوئی نہیں تھا دکھا وقال لاک ڈاؤن مرک یہ دوسرا سوار اور دوسرا چکوار کہتی ہے جو نارا کے اس پر کوئی فرشتہ دوسرے مقام پر سورج اور خرکاب بھی رفتہ ہے فرشتہ یا پورا معبول رسیدہ ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت سنانے والا فیستا آ جاتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے جب بھی چھوڑ جاتا فیصلہ بھی ساتھ ہوتا اور وہ لوگ کہتا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے اس کی بات نہ مانو گے تو عذاب آئے گا تو اس طریقے سے فیصلہ آنا چاہیے تھا جو آپ بداو گندہ ملا اگر ہم فیسٹا اتارے بات کا فیصلہ ہو جایا کرتا ہے پھر لوگوں کو نہیں ملا کرتی تو فیصلے آ جاتے ہیں بعض وفات اگر خوشتا آ جائے تو پھر وہ تقریب ملتی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو موقع ملے شہر کے سوچ سمجھ کر کسی کو بھی ایمان دیا ہے نانا ہوا کن بعض اوقات پیار ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے اور دعویٰ کرتا ہے نبی ہونے کا تو اگر ہم اس کو فرشتہ بناتے پھر بھی شکل تو انسانی ہونی چاہیے تھی نا کیونکہ فرشتہ اگر اپنی اصلی شکل میں آ جائے تو کوئی بندہ اسے حاصل نہیں کر اور ہم پر وہ بات جس کی وجہ سے ہے والا کا رستیا یہ تو سبزی رسول اور تقریب برائے زمین استظار کیا کئی رسولوں کے ساتھ اس سے پہلے پرسٹ پڑا ان پر جنہوں نے استعار کیا تھا وہ آراب جس کے ساتھ استظار کرتے تھے بنا دی تقریب ہے تو کیا چلو پھر زمین میں پھر دیکھو کیسا جام ہوا تھا پھر والوں کا کل ایم ماپ استعمال یہ چوتھی زمین اگر آ یہ آراب زمین نے اطلاع میں خسم ہوا ہے تو کہے آسمان زمین کی چیزیں کس کے ملک میں ہیں پھر تو خود کہ اندر ہی کی ہے نا یہ تم کو ماننا پڑتا ہے کہ آسمان زمین کی ہر چیز کا مالک کون ہے صرف کو سرما اس اندر نے اپنے آپ پر فراہم کرنا مہربانی کرنا سکھا ہے یہ ٹھیک ہے اللہ بڑا مہربان ہے اندر کا فیصلہ بھی یہ ہے کہ بھائی میں مہربانی کرتا ہوں لیکن اس کے ساتھ سے یہ بات بھی ہے کہ اچھا کرے گا تم کو گرام چھت میں جس میں شادی جن لوگوں نے اپنے آپ کو ساحل میں ڈالتا بس وہی مار نہیں رہتے پانٹلی نہیں لگ رہی ون ہوئی مار سکتا پھر لہرے بند نہ کے لیے ہے جو رات میں سکون کرتا ہے اور دن میں پھیلتا ہے ون پریشر جیسے اللہ سواتے ملے مام بال ہوتا ہے اندر کی میں ہے جو چیزیں رات کو آرام پکڑتی ہے اور جو چیزیں دن کو پھیلتی ہیں اور وہ اللہ یہ سونے والا جاننے والا کون اویر ہونا ہے تہر یہ پہلا طریقے تبدیل تو کہے کہ اندر کے سوا کو میں کا سانس بناؤں اندر وہ ہے جو کیا سبان زمین کا پیدا کرنے والا اور جن کو تم کہتے ہو میں ان کو کا سانس بڑھاؤں گا ان کی بات سے اختیار ثابت ہونی اللہ کھانے کو دیتا ہے اور اللہ کو نہیں کھلایا جاتا اور طریقے تبدیل تو کہے مجھے تو حکم ہے کہ میں ہوں پہلا فرما کر اور ہار یوجنا شرک کرنے والوں سے ہار ہو تو کہے مجھے دھیان رکھتا ہے اگر میں اپنے حساب کی ناقرمانی کروں بڑے دن کے حساب کا یہ بھی طریقے تبدیل ہو گیا جس سے وہ لاپ پیرا گیا اس دن اس پر اللہ کی مہربانی ہوگی اور یہ پوری کامیابی وہی محسوس کر رہا ہوں یہ چھٹی دلی میں اکڑی اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے اس تکلیف کو سوا کے ہٹانے والا بھی کوئی نہیں اور اگر تجھے بخیر پہنچا ہے تو وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ عمل کا ہے خو کا ہے اور وہی ہے ذور والا اپنے بندوں پر اور وہی حکمت والا خبر رکھنے والا وہ شہر اک بر یہ سما آگیا گیا چھ دلائل اکلیہ بیان ہونے کے بعد فرمایا تو کیا کون سی چیز ہے جس کی گواہی بڑی ہے کہ جس کا نام لے کر اگر گواہی دی جائے تو وہ گواہی بڑی بہت بڑھ ہوتی ہے تو کیا اندہ ہی ہے نا کس اندھا اس کے اوپر آگے لکھا کس یا اندر تو کیا وہ اندر ہی ہے نا کہ جس کا نام لے کر گواہی دی جائے تو وہ گوائی سب سے کیا ہوتی ہے بڑی شہید بہنی اور بہنوں وہ اللہ تو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے ہی ہے اچھا جی یہ کیا ثبوت ہے کہ اللہ تاہد کر رہا کر امبر کی اور اللہ دوائی دے رہا کر امبر کے ہاتھ ہونے کی فرمایا میں میری یہ قرآن میں ہی ہوا ہے تاکہ میں تم کو ڈراؤں اس قرآن کے ذریعے سے اور جن تک یہ قرآن پہنچے سب کو میں ڈراؤں آئی میں تم کیا تم اس بار کی دوائی دو گے کہ اللہ کے ساتھ اور معمول ہیں اللہ آشر تو کیا میں تو اس بات کی گواہی کوئی نہیں دیتا کہ اللہ کے ساتھ اور معبود ہوں کچھ نما ہوا ہم باہر تو کیا وہ ایک ہی معبود ہے اور میں پیسہ ہوں ان سے جن کو تم شریک بناتے ہو اللہ تیرنا وہ کتاب جن کو ہم نے دی ہے کتاب وہ پہچانتے ہیں اس مسئلے کو جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹے کو جن لوگوں کے خسارے میں زیادہ اپنے آپ کو بس وہی باندھ نہیں لائیں گے وہ ماننا سر اللہ تعظم اس سے بڑا ظاہر کون ہے یہ ذریعہ ہے جو کہ اندر پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی باتوں کو جو ہے وہ باتیں اس کے سامنے پیش ہوں بات پر آنی پر آنی یہ ہے کہ ظاہر فلا نہیں پاتے وہ یومنا شروع جبین یہ تقریب اخربی ہے جس دن ہم انسان کو اکٹھا کریں گے پھر ہم کہیں گے ان کو جن نے شرک کیا اے نہ شرکت کہاں ہے تمہارے شریک جن کے بارے میں تمہارا دعوت تھا, تھا کہ یہ اللہ کی سازی ہے اللہ کے شریک ہے फिर ना होगा उनका गंदा जवाब नाम तो गुरफ हो ये मारा चलाता है हमारे खाला से फिर ना होगा उनका गंदा जवाब मगर ये भी कहेंगे कसम की जुरा हमारा हम शेय करने वाले कोई ना थे ये नहीं कितना भी सवाल होगा चलो कहा पेश करो ना वो आए ना मदद को वो कहेंगे कि हम कसम गुरा ही कहते हैं कि हमने शेरक कोई नहीं किया था ये झूठ पकेंगे कि हमने शेरक नहीं किया आला दुनिया के अंदर शेरेक पर डटे रहे ایک کیسے جھوٹ بولا اپنے آپ پر بدلتا نمبا کا بھی سرول اور گم سے وہ باتیں جو کہ جھوٹی باتیں بڑھا بڑھا کر اپنے معبودوں کا اندازہ کے ساتھ شریف ہونا ثابت کیا کرتے تھے وہ جو ہر کتابیں چل کے, کے اور ہر سسل کے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے وامن ممبئی سمجھ ہے اور کوئی رسو ہے جو تیری طرف کام لگاتا ہے اور ہم نے ان کے دلوں پر پودے ڈالے کہ کہیں اس قرآن کو سمجھ نہ پائے اور ان کے میں بہت رکھا وہی جب بلا سر اور اگر وہ دیکھیں ہر قسم کا نشان ایمان نہ ماننا رہا ہے اب تاج راؤں گا یہاں تک جب آئے تیرے پاس جھگڑے پیچھے پہلے کافر نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پید کی ابا غیر آملا جو جملہ پر داخل ہوتا ہے جملہ اظہار داو کا یقون ملنے کا بھرو ہے اور یو راجلہ کا درمیان میں حال ہے اور ان کے نے ہاتھات جانا ہو اور اظہار داو کا ساتھ لانا وقت مدی بجرور ہو یو ڈال جلحلہ کا ہال ہو اور یقون ملنے کا بھرو اس کی ہی تفصیل ہو یہ دو تقیبے ہیں جو آشی پر میں نے دیکھ دی احمدارے کے حوالے سے آتے ہیں تیرے پاس اس آر میں کی تو کہتے ہیں طاقت نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پیروں کی انہو اور آن ہو اور یہ لوگ اس پرانے پاک مجید کے قریب آنے سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور ہوتے ہیں اور یہ نہیں ہلا کرتے مگر اپنے آپ کو اور نہیں سمجھتے بناؤ سراج موقع ہو تک ہوئی بھی ہو روی کبھی تم دیکھیں جب یہ کھڑے ہوں گے آن پر بس کہیں گے کہ یا نئے کرناد رک دو اے کاش ہم واپس کیے جائیں واپس تو کیے جائیں لیکن لاگ کس جگہ پہلے ہم دنیا میں تھے رب کی آیتوں کی تقسیم کرتے تھے ہم اس حال میں واپس ہوں کہ رب تعالی کی آیتوں کی تقسیب نہ کریں اور ہوگا ایمان والے بل بدار رہوں گا ویڈیو بلکہ ذرا ہو گیا ان کے لیے وہ جس کو چھپا پاتے تھے اس سے پہلے جو ٹیم اس سے پہلے چھپی ہوئی تھی وہ سامنے آ جائے گی ودہ ردو اور اگر یہ دنیا میں واپس کی جائے دوبارہ وہی کام کریں جن کاموں سے ان کو محنت کیا گیا اور یہ جھوٹ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کا جو ہے نا مزاج اور استعداد وہ ٹھیک نہیں دو سامنے آتی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمانداریں گے اگر دنیا میں چلے جائیں جب دنیا میں چلے جائیں گے تو دونوں سامنے ہوگی نہیں نا مزاج ان کا ایسا ہے نہیں کہ یہ ایمان قبول کرے دوبارہ ایسے کوئی شرک والے کام کرنے ہیں جو کہ پہلے کرتے رہے وقار ہوں اے اور کہتے ہیں نہیں یہ بغیر زندگی ہماری دنیا کی اور ہم نے اٹھایا تو نہیں جانا بڑا اور کبھی تو دیکھے جبکہ جو کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے اللہ کہے گا انحصہ آدھا بلحاق یہ جو قیامت ہے کیا یہ ٹھیک نہ نکلی لوگ دنیا کے اندر قیامت کو نہیں مانتے تھے آج تمہارے سامنے قیامت آ ہے کہیں گے کیوں نہیں کسم بو ہمارے کی ہم کو پتہ جل گیا کہ یہ قیامت ٹھیک ہے اللہ کہے گا چیک ہوا بدل کے کہ تم فخر کرتے تھے کل حصے کا اللہ نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جو نے جٹلایا اللہ سے ملنے کو یہاں تک جب آئیں گے ان کے پاس قیامت اچانک کہیں گے ہائے افسوس ہم نے کو تل کی اس قیامت کے معاملے میں ہم نہیں مانتے کہ قیامت آج کی قیامت سامنے آ رہی ہے اور وہ اٹھائے ہوں گے اپنے بوجھ اپنی پیٹھ پر سن لو برا ہے جو بوجھ اٹھاتے ہیں اور نہیں ہے دنیا کی زندگی یہ تصدیل میں دنیا ہے دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل تبادا اور پچھلا گھر بہتر ہو کے لیے جو بھی کرتے ہیں تو کیا تم سمجھتے نہیں کب نارمل تصدیق بنایا نبی ہم جانتے ہیں کہ یہ غام ڈال دیا وہ بات جو وہ بات کرتے ہیں یہ لوگ تیلی تقسیم نہیں کرتے لیکن یہ زیادہ اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں والا کا رسپ سے دوستوں کے کم لے کر پہلے بھی پسندی تھی شاید نبی رسام کی پسندی ہے تو اس سے پہلے کئی رسولوں کی تقسیم ہوئی ہے ان پہ ہم نے صبر کیا تھا تقسیم پر اور ان کو اجادی دی گئی تا آگے پھر ہماری مدد پہنچی لیکن وہ اللہ جس اللہ سے پہلے پہ ہم لوگوں کی مدد کی وہ آپ کی بھی مدد کرے گا کیونکہ اللہ کی بات بدلتی نہیں جو قانون خدا کا ہے وہ قانون ہمیشہ کے لیے ایک جیسا چلتا ہے مارا کبھی لا کبھی نظر اور قرین اور تاکہ تیرے پاس کچھ ہاتھ ہے ہم لوگ کے وہ کہاں تالبہ رہتا ہے وہ کئی دفعہ مطالبہ کرتے جس قسم کا نشان اور جس قسم کا بول ہم کہتے ہیں وہ نشان سامنے آ جائے تو پھر ہم بات کو دیکھو نشان لانا یہ ہماری مرضی ہوتی ہے ہم چاہیں تو نشان لائیں نہ چاہیں تو نہ لائیں لیکن ایسے اندر اگر آپ کی خام مرضی ہے کہ نشان آنا چاہیے اور آپ کو بڑی تکلیف ہے ان کے علاج کرنے سے تو اگر آپ پر بھاری ہے ان کا علاج کرنا تو اگر آپ میں طاقت ہے کہ زمین میں سرگ نکالو یا آسمان پر سیڑھی لگا کر آسمان سے کوئی نشان لا سکتے اس کو لا دو لیکن آپ کے بس کی بات ہوئی ہے نشان لا دینا اور ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جب چاہتے ہیں نشان دکھاتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا ان کو ہدایت کا اکٹھا کرتا بس حالمیت حوصلہ دائروں سے فرمائے نشان سے بندے نہیں مانتے مانتے وہ ہیں جو کہ دل کے کانوں سے سنتے ہیں اور کیونکہ یہ دل کے کان سے سنتے کوئی نہیں اس واسطے یہ آپ کی بات کو مانتے کوئی نہیں ہے اور جو مدد ہیں ان کو اللہ اٹھائے گا پھر اسی کی طرف ہوتا لوٹائے جائیں گے وہ کالو لولا دوسرا آئے تو بے نبے یہ چوتھا سوال اور شکوا کہتے ہیں جیسا نشان ہم کہتے ہیں ایسا نشان اس کے اوپر آتا چھونی ہے کیونکہ اللہ تو قادر ہے کہ نشان اتارے جب سے لوگ بات کو سمجھتے نہیں نشان آ جائے پھر مو انسان کو نہیں ملتی موہ مانگے نشان سامنے آئے تو پھر اللہ کہتا ہے مان لڑنا لاؤ آتا ہے وہ مان ان لاؤ پر یہ نشان مانتے ہیں शान छोड़ा है तो ये लग लकड़ी है सातवीं ये जमीन में चलने फिरने वाले जानवर और ये हवा में होने वाले जानवर ये भी तुम्हारी तरह की जमाते हैं आखिर जो तुम्हारी जरूरतें हैं उनकी भी जरूरतें हैं जैसे तुमको खाना पीना होता है उन्हें भी खाना पीना होता है उनका खाना पीना कौन मुहैया करता है वो बीमार हो जाते हैं ان کو سیت کی ضرورت ہوتی ہے ان کو سیت دینے والا کون ہوتا ہے وہ جو دماغہ ہے کافی سارے ان کو جب سیت دینے والا اور ان کی داد وسی کرنے والا اندازہ ہے تو سمجھو تمہاری داد وسی کرنے والا بھی اللہ ہے ہم نے نئی چھوڑی کتاب میں پوچھ ہے یہی وہ جو رہے معقول رہے اس کے اندر ہر بات مشغول ہے پھر اپنے رب کے پاس ہی لوگ اکٹھے کیے جائیں گے یو اس زمین کا کیا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ یور شیرون ضبیر کا بدلا ضمیر رپور ہے صرف تو اس واسطے کے لیے جو ضمیر عقور ہیں ان کا تو حساب کتاب ہونا ہے یہ جو ضمیر عقور ہے کوئی ان میں سے ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے کوئی ان میں سے مظلوم ہوتا ہے تو مظلوم دنیا کے اندر بدلا نہیں رہ سکتا تو کل قیامت کے اندر مظروم کا بدلا ظالم چلیا جائے گا تو جو شیرون ضبیر کا بدلا صرف زبیر عپور بنے باقی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ایک عدیث ہے کہ نبی اسلام نے کہا یہ سینگ والا جانور یہ اٹھایا جائے گا اور جس کو سینگ مارا وہ بھی سامنے پیش کیا جائے گا تو ممکن ہے کہ وہ کنارا ہو سینگ والے جانور کنایا ہو زالم سے اور جس کو سینگ مارا وہ کنارا ہو کس سے مصروف سے تو یہ حشر جو ہے وہ حشر ہوگا زمیر حقول کا اور ان سے حساب کتاب لیا جائے گا حضرت عبداللہ کے عباس روی اللہ تعالیٰ نما وہ زمیر کا مدلہ تو سارے جانوروں کو جس میں زمین رقول اور غیر زمین رقول ہے سب کو بناتے لیکن حشر کا منا کرتے موت تو پھر بھی اس کار کو نہیں بنتا یہ ذات تو یہی ہے اور ممکن ہے جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جانوروں کو بھی ایک دفعہ اٹھایا جائے گا اور ایک دوسرے کے انتقام دے کر پھر جانوروں کو ختم کر دیا جائے گا ون لوگ کے ہوئے تھا جن لوگوں نے ہماری ہاتھوں کو چھپوایا بیل ہیں, دیو میں اور گنگی ہے دھیروں میں ہے جس کو نہ چاہے گمراہ کرے اور جس کو چاہے دادی دیگر کل اراہیتا کم نہ تھا تمہیں یہ چوتھا طریقے پر نہیں تو کہ بڑا دیکھو تو اگر آئے تم پر اللہ کا عذاب یا آ گیا قیامت کیا اندر کے سوا کو پکارو گے اگر تم سچے ہو یہ جو اہایتا کا نفظ آئے یہ حاصل اس کا میں ہوتا ہے آپ بتا مجھے اور یہ جو ارایتا کی پاؤ ہوتی ہے اس کے بعد کا کمارا کم اس کی تعین کرنے کے لیے کہ فائر واحد ہے یا تصریہ ہے یا جمع ہے فائر اس کا مذکر ہے یا کہ مس ہے تو اس کی تعین کے لیے آگے کا کمارا کمب یا کہ کمار کمنا وہ آدھا کرتا ہے اور آیتا جو ہے نا اس کے اندر یہ جو صاح ہے یہ کیونکہ آگاہیتا سال میں نے اخبر کے ہو گیا اس سے یہ تا یہ نہ واحد ہونے کرتی ہے نہ پر نہ جمع ہونے پر ہے عام طور پر جب آ رہا استعمال ہوتا ہے اس کے بعد یہ جملہ شیوانیا بھی آتا ہے کبھی جملہ شیوانیہ مشکور ہوتا ہے اور کبھی جملہ شیوانیا معذور ہوتا ہے یا جملہ شیوانیہ مشکور ہے مجھے بتاؤ مجھے بنا دیکھو یہ بتاؤ اگر اللہ کا ذہب آ ہے یا قیامت مت آ جائے یا آ جائے؟ کیا ایسے موقع پر گھروں کو پکارو گے تو ہر بندہ کہے گا کہ جب شختی آ جائے تو بندہ کس کو پکارتا ہے صرف ایک گندہ کو अगर सुन सकते हो बल्कि उसी को पुकारते हो फिर वो तकलीफ दूर करता है वो जिस तकलीफ के लिए पुकारते हो अगर चाहे और भूल जाते हो जिनको शरीर बनाते हो तो यहाँ पर फिर आ गए इन शाह का अंदर दुआ कबूल करता है अगर चाहे तो, तो मतलब यह कि दुआ कबूल करना ये अंदर पर मासिफ़ी कौन ही होता अगर अंदर अच्छा करता दूर अंदर ही है चाहे तो करे चाहे तो ना करे मौलता का डर सुनता है कबे का तकलीफ है तो यह भी उसका नमूना ہم نے بھیج دیے پہلے کئی جماعتوں کی طرف پہ پھر ہم نے ان کو پکڑا سب تیوہار تقریب میں لالو ہم یہ وہ گر گرائے پھر کیوں نہ جب مایا ان کے پاس ہمارا زب جو گر گیا ہے لیکن سب لوگوں کے دل اور شیطان ان کے لیے مزید کیے وہ کام جو کرتے تھے قلما نسل رکیل ہی پھر جب بھول گئے اس پار کو جس کے ساتھ رکیے دیے ہے ہم نے کھول دیے اس پر دوا کے آ کے جب اترآنے لگے اس پر جو دیے گئے اگر آ گئے تو ہم نے پکڑا ان کو اچانک بس اچانک نا امید ہو گئے بس ہوتے ہیں دار القبل غرب زارم قوم کی جڑ کٹ گئی والحمدللہ للہ سب تعلیم اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے اب یہاں بڑے عجیب نفل ہے زارل قوم کی جڑ کٹ گئی الحمدللہ تو میں اس کے بارے پہلے بتا چکا ہوں کہ پرانے مجید کے اندر یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فلان قوم پر عذاب آیا فلاں قوم پر عذاب آیا اگر ان کے وہ معبود جن کی وہ بندگی کرتے رہتے تھے وہ پھر حاضر وبا مشکل پوشا تو اس آرے وقت میں وہ ان کی امداد کے لیے آتے جب اس بڑی تکلیف کے وقت وہ امداد کے لیے نہیں آئے تو سمجھو کہ اللہ کے سوا حاضر وبا ہے ہی کو نہیں یہاں بھی اسی مجمون کو ادا کیا گیا ہے ظالم قوم کی جڑ ہم نے کاٹی تو جس وقت ظالم قوم کی جڑ کاٹ رہی تھی تو اگر ان کے معبود مشکل خوشائی کر سکتے تھے تو کرتے مشکل خوشائی ثابت ہوگا جب وہ نہیں آئے تو تمام تعریفوں کے لیے کرنا وہ طے کر رہا ہے جو آردین کا بول آ رہا ہے تم تو دیکھو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں لے جائے اور تمہارے دلوں پر فٹ بال دے کوئی راہ ہے سوا اللہ کے جو تم کوئی چیزیں مہیا کر کے دے سکے دیکھ ہم کس طریقے سے پھیر پھیر کر لاتے ہیں باتیں پھر وہ کنارا کرتے ہیں بول آ رہا ہے بڑا دیکھو تو اگر اللہ کا رابطہ آ جائے یا سامنے بس یہاں آگے وہ جملہ کو نہیں آیا میں نے دفعہ کا بتایا اور جملہ آیا ہے یہاں جملہ سے بامیا پہلے کے قرینے کے ساتھ معلوم ہو جائے گا یعنی اگیر دور پہلے آیا ہے اگر اللہ کا عذاب آ جائے اچانک یا سامنے اگیرا دور یا اللہ کے گیر کو پکڑو گے تو یہ جملہ ساتھ آ جائے گا ہر یہ کہ یہ ہر سال میں نے نہ بھی کہ یہ حالیہ نہ کوئی جملہ استفامی علی ہے نئی ہزار کیے جاتے ہیں مگر وہ لوگ جو کہ صالم ہوتے ہیں تو حالی الگ وہ ہر ایٹک کا جواب نہیں بنایا جائے گا بلکہ یہ الگ جملہ ہے اور یہ حج یہ سالمان استفام ہے ہی نہیں بلکہ یہ سال میں نے نہ بھی کیا ہے نئی ہزار کیے جائیں گے مگر وہ لوگ جو کہ ہیں ہے وہ مارسل سلیلہ نئی بھیجتے ہیں رسولوں کو مگر شبری سنانے والے ڈر سنانے والے کہتے ہیں پیغمبر کو کہ ناؤ ہمارے اوپر پیغمبر کا کام آزاد لانا نہیں ہوتا پیغمبر کا کام آزار سے ڈرانا ہوتا ہے پھر جو کوئی آدمی ایماندار سرا کرے ان کے اوپر کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے وہ غمکین ہوں گے اور جن لوگوں نے ہماری باتوں بات روم سے وہ نافرمانی کرتے ان ناؤ خزانا ملا اچھا جی دعوی کرتا ہے نبی ہونے کا دعوی کرتا پھر اندر ہونے کا تو یہ اس کے پاس پھر خزانے ہونے چاہیے تھے جب یہ اللہ کا بڑا مقبول ہے اللہ کا بڑا है ہے سرمایہ ترقئے میں نے کب کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں میں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اللہ کی کے خزانے کے بالغ ہونے کا میں نے دعوی نہیں کیا چیزوں کے بھاؤ کس چیز کا بھاؤ تیز ہونے والا ہے کس چیز کا بھاؤ تھوڑا ہونے والا ہے یہ ہم کو بتا دیا کرے کر یہ ہے تو تاکہ جس چیز کا بہت تیز ہونے والا ہے وہ ہم جمع کر کے رکھے دفعہ کمائے اور جس چیز کا بہت کم ہونے والا ہے اس کی خریدے سے ہم اطلاع کریں تو میں بہنے... میں غیر بھی نہیں جانتا مجھے یہی پتہ ہوتا کہ کون سی چیز تیز ہونے والی ہے اور کون سی چیز سستی ہونے والی ہے اور میں پیغمبر ہے تو کھاتا پیتا کیوں ہے اور میں تو اسے نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں خزانے کا معلوم ہی نہیں بہ آ رہا غیر اور غیر بھی نہیں جانتا <coughs> اب سوال یہ تھا کہ ہم کو یہ بھاو پتا فرمایا کہ میں غیب نہیں جانتا تو اگر اس کا من نہیں ہوگا میں ذاتی طور پر غیب نہیں جانتا تو ان کو تو مقصوص یہ ہے کہ جس چیز کا بھاؤ تیز رونے والا ہے وہ ہم کو پتہ چلتا ہے آرے پیغمبر کا اندر کے متانے سے جانتا ہے تو بتا دے یا خود آج مل ہے تو بتا دے تو جواب یہ ہے کہ میں غیر نہیں جانتا تو اگر اس کما نے یہ کہہ کہ میں ذاتی طور پر غیر نہیں جانتا تو پھر تو جواب نہیں بنتا ان کا تو مقصد ہے کہ ہم کو بھاؤ معلوم ہونا چاہیے آگے پہلے صاحب ذاتی طور پر جانتا ہو یا طور پر جانتا ہو تو گویا کہا بتاتا ہے کہ میں غیر نہیں جانتا یعنی نہ ذاتی طور پر غیر کو جانتا ہو اور نہی طور پر میں تم سے نہیں کہتا کہ میں کرتا ہوں میں تو پہلو ہی کرتا ہوں اس رویت رفیع روحی کی جاتی ہے تم کہہ اچھا صرف وہی کتابیں داری کرتے ہو اور کچھ نہیں ہو خزانے بھی نہیں غیر جان بھی نہیں خوشہ بھی نہیں تو کیونکہ یہ بات تو ہے نا کہ میں بینا اور تم تو کیا اندر اور بینا برابر ہوتے ہیں اب ہراؤ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے وان تمہیں ملنے ہی نہ اور اس قرآن کے ذریعے سے ان کو جو ڈرتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے نہ ہوگا ان کے لیے اس کے وہاں کوئی حمایتی اور نہ کوئی شبی تاکہ وہ بچے یہ سورہ انعام کے اندر موایت آ گئی ہے جس کے اندر غیر خدا کے ولی ہونے کی بھی نفی ہے اور غیر خدا کے چھپی ہونے کی بھی نفی ہے نہیں ان کے لیے اللہ کے شبا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی سفارشی ہے لاز لوگ تکون تھا کہ وہ بچ رہے ہیں وزارت دل میں جینا اور نہ ہاتھ ان کو جو پکارے اپنے نام کو صبح شام یہ بھی اپنی وزیر کو ہٹانا یہ لوگ اللہ کے بڑے پیارے ہیں یہ چاہتے ہیں اللہ کی سزا تو جو اللہ کی سزا کہنے والا ہے وہ تو تمہارے پاس رہے گا آئیے ان کے ہوتے ہوئے اگر کوئی آدمی آپ کی وجہ سے بھی اتحاد بے شک آئے ان کو تو آپ ہٹا نہیں سکتے اور اگر یہ کہیں گے ان کے ہوتے ہوئے ہمیں نہیں آنا تو جین جگہ جانا چاہتے ہیں نئی تیرے ذمے ان کے ساتھ خوش ہے اور نئی تیرے ساتھوں کے ذمے خوش ہے ان کو ہٹانا یہ آپ کی نا انصافی بنے گی تو جو آپ سے حق سننا چاہتا ہے آپ اس کو اپنے آپ سے ہٹائے یہ ناج صاحب کی بات ہے وہ کزار کا اب سوالات کے جوابات پورے ہو گئے ہیں اب یہاں وجود ادب تسلیم شروع کی ہے اور ہر سجا عدم تسلیم لفظ ازار شروع ہو گئی ہے یہ پہلی وجہ عدم تسلیم ہے اس طرح ہم نے جانتے ہوئے اخبار کو ساتھ بار کے تاکہ لوگ کہیں کیا کہ ان پروزہ انسان کی آنسوں میں سے अभी खूब जाता शुरू करने वालों को मतलब ये है कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास मारू दौलत है रिश्तेदार ठीक नहीं कई लोग हैं जिनके पास मारू दौलत नहीं लेकिन रिश्तेदार ठीक है जिसके पास रिश्तेदार ठीक है, है।, है वो आदमी ईमान कबूल करता है और जिनके अंदर सही रिश्तेदार नहीं होती वो ईमान कबूल नहीं करते फिर लोग कहते हैं कि ये जो गरीब लोग हैं ये गरीब लोग ही है जिन पर खुदा निशान करना था جو اللہ کہتے ہیں اللہ کو پتا ہے کہ شکر کرنے والا کون ہے نہ استعداد ٹھیک ہوتی ہے اللہ بھائی مان دیا ہے ظہری اعتبار سے یہ چھوٹے سمجھے جاتے ہیں اللہ کے کی نزیر شہر بڑے ہیں اس طرح ہماری جانتا مار کو ساتھ مار کے کافی لوگ رہیں کیا یہ وہ لوگ پر اللہ نے سان کیا ہم سب میں سے کیا نہیں ہے وہ اللہ پھول جانے والے شکر کرنے والوں کو بھائی جہاں بندے آ جاتا اور جب آئیں تیرے پاس وہ لوگ جو ہماری باتوں کو مانتے ہیں صبح بجائے ہٹانے کے جب وہ تیرے پاس آئیں تو ان کو کہا کہ سلام علیکم السلام علیکم پر اور یہ بھی ان کو خوشخبری سنا کہ تمہارے رام نے دیکھا ہے اپنے آپ میں مہربانی کرنا اور ان کو یہ موومنٹ کر کہ اللہ تمہارے اوپر بڑی مہربانی کرے گا اور یہاں تک اس بات ہے کہ جو تمہیں سے کوئی غلطی کر بیٹھے گا سات آزانی کے پھر اس کے بعد پرابلم ضرور اصلاح گئے اللہ اس کو بھی وقت دے گا اللہ اس پر بھی مہربانی کرے گا تو جو بندے تیرے قریب آ بیٹھے ہیں دنیاوی اعتبار ہی چھوٹے سمجھے جاتے ہیں لیکن ان کی غلطیاں بھی اللہ وقف کرے گا وقت آزاد ہے یہ عدم تسلیم کی دوسری وجہ ہم نے بات کھو دی ہے बता دیا ہے کہ ان کے دل میں اکڑ پائی جاتی ہے ان کے دل میں تکبر है جاتا ہے اس واسطے یہ مانتے نہیں ہے جب یہ بات है ہے اب دو لوگوں کو گرا ہو گئی ہے سامنے آ گئی ہے کھل گئی ہے اور ان کے دل کا جو بہت اور حسن ہے وہ سامنے آ گیا ہے اب ان لوگوں نے ماننا کوئی نہیں کیوں کردا نے بتا دیا یہ تو آسمائش ہے کسی کو مار دیتا ہے اور کسی کو دین دیتا ہے ان کو خدا نے مار دیا لیکن دین سے کیا تو یہ باتیں بیان کرنے سے بات کھل گئی ہے کہ بجرنگ لوگوں کے دل میں بہت مادر ہونے کے باوجود انعد ہے اور تکپر ہے اور اس وجہ سے یہ لوگ مانتے نہیں فل انہیں تو یہ پھر سمجھ آیا کئی دلال کے جو کہ پہلے بیان ہوئے تو کیا مجھے روکا گیسے تیرا بزی کہہ رہا ہوں کہ یہ تم کمار دلہ وشوا خود نہ یہ طریقے تبدیل صاحب تو کہ میں تمہاری خاص کی رابطے کی نہیں کرتا میں اس تمہیں بہت دوں گا اور نہ ہوگا لداخ آرواروں سے تو ہندی یہ آخری طریقے سے نہیں گا میں وادی حجت پر ہوں اپنے رب سے اور تم نے اس اللہ کی ترجیح کی اچھا جی اگر آپ وادی حجت پر ہو ہم ترزیب کرنے والے تو پھر ہمیں مال کو نہیں دیتے اللہ کیوں نہیں کر دیتے ادار ہمارے پر مسلط کرو جواب ماں ہندی ماں رستا جن میرے پاس وہ لاب نہیں جس کو تم جلدی مانگتے ہو فیصلہ اللہ نے کرنا ہے بیان کرتا ہے سچ کا ہو مطلب فیصلہ کرنے والا مزید یہ کہا آپ یہ بھی کہو کہ میرے پاس اگر عذاب ہوتا ہے نا جس کو تم جلدی مانگتے ہو تو میں نے اتنی مدت تک انتظار کو نہیں کرنا تھا میرا تمہارا فیصلہ پہلے ہو جاتا تو نبی اللہ سلام سلام آپ کی طبیعت میں بڑی لرمی موجود ہے اس کے باوجود قرآن نے آپ سے یہ اعلان کروایا آپ ساک جو صاف صاف کہہ دو کہ اگر عذاب لانا میرے پیار میں ہوتا تو میں اتنی تک برداشت کرتا یہ تو اللہ کی مہربانی ہے اللہ نے عذاب اپنے پاس رکھا ہے بندے شرارتیں کرتے ہیں اب امر کو تنگ بھی کرتے ہیں لیکن اللہ عذاب کو موخر کرتے رہتے ہیں اگر ہوتا میرے پاس جو آزاد جلدی مانگتے تو فیصلہ ہوتا میرے اپنے والد درمیان اور زیادہ آٹھویں دلی لگنی وغیرہ کی کنجیاں بھی اللہ کے پاس ہے اور کو کوئی بھی جانتا سوا اللہ کے اور وہ نہیں جانتا ہے وہ خشکی میں ہے اور سمندر میں ہے اور نہیں کرتا کوئی پتہ ملے اس کو جانتا ہے اور نہ کوئی دان زمین کے اندھیروں میں نہ کوئی اور نہ کوئی خشک چیز مگر سب لو ہے محفوظ یا ان میں ای کہہ لو سب اللہ کے علم میں ہے دیکھو نا یہاں قرآن مجید میں یہ لمحہ آیا ہے کہ غیر کی کنجیا اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے وضاحت آ حدیث میں کہ غیر کی کنجیاں کچھ کتنی ہیں پانچ ہیں اور وہ جو سورج لکمان کی آیت ہے وہ نبی ازمبر پڑتے تھے قیامت کس سدی میں آئے گی کس سال میں آئے گی اللہ کو پتا ہے بارش کہاں ہوگی کتنی مقدار میں ہوگی یا نہ ہوگی یہ اللہ کو ہی پتا ہے ماں کے پیڑ میں نہ رہنے کے بعد اس کو اللہ ہی جانتا ہے کل کسی نے کیا کرنا ہے اس کو بھی اللہ ہی جانتا ہے اور کسی کی موت کہاں واقع ہونی ہے یہ ساری باتیں جاننے والا تھا اور یہ میں یہ لفظ اتنے عام ہے کہ دنیا جہان کی ساری چیزیں اس کے اندر ہو جاتی ہے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ پانچ باتیں تو قیدہ ہی جانتا ہے اور باقی باتیں پیغمبر جانتا ہے تو میں کہتی ہوں پانچ باتیں قید باقی چیزیں رہ کیا جاتا ہے ویسے ان پانچ باتوں میں سے کئی باتیں اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتائی ہیں نبی رسمان نے کئی پیشین گوئیاں کی ہیں اور وہ نبی رسم کی پیشین گویاں آج تک پوری ہو رہی ہے وہ اللہ نے جو جو بات آپ کو بتائی وہ نبی رسام کے مطابق پیشی کرتے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ملکہ غیر جاننے کا یہ پیرندر کے پاس نہیں ساری غیب کی باتیں پیرندر کو اتنا بھی بتائی نہیں جو جو بات بتاتا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے غیب کی بات پر اطلاع دینا اس کو علم غیب غیر کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جا سکتا پرانی مجید کے اندر دو لوگوں کے اکٹھے ہوں اور نسبت غیر کی طرف ہو انم بھی ہو اور غیر کے رفت بھی گیر کی طرف نسبت ہو یہ نہیں ملے گا یہ مل جائے گا دل کا ملن باہر ریض رو ہی آ گا یہ غیر کی باتیں ہم آپ کی طرف ہو وہی کرتے ہیں انم کا رفر صاف شامل نہیں ہوتا <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> وہ بندی اور بھی ہے جو کمل کرتا ہے تم کو ہاتھ میں اور جانتا ہے جو تم نے دل کو کیا ہوتا ہے پھر وہ کھاتا ہے تم کو اگلے دن میں تو پہلے دن میں جو تم نے کیا ہوتا ہے وہ جانتا ہوتا ہے رات کو تمہاری جانے کا دور کرتا ہے پھر اگلے دن میں تم کو اٹھاتا ہے تو ہی زمین کا بدلا بے شک نہار ہے جب پہلے نہار سے پہلا دن اڑا ہے جب زمین کا بدلا پھر دن اڑا ہے کہا کے فیصلہ ہے مغل مغل کا پھر کی طرف تمہیں روکتا ہے تم کو بتائے تم کرتے وہ اور وہی ہے جو زور مانا ہے اپنے بندوں پر اور بھیج کر پانے کے بعد یہاں تک ادھر ایک کے پاس بہت آئے تو سبق پاتو مصروف نواب اس کو کبر کرنے کے لیے ہمارے بھیجے ہوئے آ جاتے ہیں تو قرآن مجید کئی دفعہ دفعہ جمع کا دفع دفع دفع استعمال کرتا ہے کافی سارے گلسے ہیں جن کو خدا نگری میں مقرر کیا ہوا ہے جانے قبر کرنے پر ایمان باروں کی جانے قبر کرنے والے بھی بہت سارے گھلسے ہیں کافی کی جان قبر کرنے والے بھی بہت سارے بچے ہیں اور وہ کوتا ہی نہیں کرتے खेल लौटाएगा बंदा कर लो तो उसका बारे का सच्चा सुन लो उसी के पास हुक्म है और वही है जल्दी साफ लेने वाला अब भी गड़ी नकली और ये राष्ट्र भी मेट्राम सू कह कौन रिजात देता है तुमको जंगल और समंदर के भेड़ों से उसको पुकार कर भीड़ दिलाती है और ये कहती है अगर हमको निजात दी इस मुसीबत से हम होम इ करने वाले تو کہ اندر ہی نظار دیتا ہے تم کو ان بڑی مصیبتوں سے جس مصیبت کے لیے کو متاثر ہو تو ساتھ یہ بھی سمجھو تو بن تم دے کر ہر بڑی براج سے نجات دینے والا اندر ہی ہے پھر بھی تم اندر کے ساتھ دونوں کو شریک بڑھاتے ہو تو کہ وہ قابل ہے کہ بھیج دے تم پر اذرات اوپر سے یا پاؤں کے نیچے سے یا تم کو جماعتیں چن بڑھا کر آپس میں ٹکرا دے لگا دے اور بار دوبار کی لڑائی چکھا دے حدیش کے اندر آتا ہے،, جب آئے، ہے کہ اوپر سے عزاب آ جائے تو نبی اصل نے کہا کہ یاد بتا میری, عمد کو یا میری عمد کچھ سے بتا پاؤں کے نیچے سے عذاب آ جائے آپ نے یاد سے بتا آگے رفت آگے کہ یہ تمہارا ٹکراؤ پیدا کر دے جماعتیں ماندے الگ الگ اور آپس میں لڑائی شروع ہو جائے تو آپ نے کہا کہ یاد نہ جب تیرا فیصلہ ہے کہ کوئی عداب آنا ہے تو پہلے دو قسم کے عذاب کو نہ آئے تو یہ جو تیسری قسم کی سدھا ہے نا یہ پہلے سے کیا ہے آسان ہے اس کے اندر پوری تباہی دی آتی کچھ بندے ہلاک ہوتے ہیں اور کچھ بندے بچ جاتے ہیں دیکھ ہم کس طریقے سے پھیر پھیل کر لاتے آتے لانا ابھی فون سا وہ سمجھے وقت ضروری قوم ہوگا اور اس کو جی قوم نے آنا بھی یہاں کا ہے تو کہتی ہوں میں تو پر ہوگا لیکن لے ناپا ہے مستقبل ہر خبر کا ایک ٹھہرا ہوا وقت ہے جب وہ وقت آئے اس وقت پر وہ بات پوری ہو جاتی ہے اور ان کری تم جان دو گے حضرت اور جب تو دیکھیے ان کو جو ہماری عددوں کے اندر بحث کر رہے ہیں ان سے ایران کرا عام لوگ بھی اور بحث شروع کر دے اور اگر تجھے ملاز ہے شیطان پر نہ بیٹھ نصیحت کے وقتوں کے بعد ظاہم کون کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ نصیحت کرنے کے لیے تو جانا ہوتا ہے ان کے پاس نصیحت کی واپس آ گیا اس کے بعد سے وہ لوگ بات کرتے ہیں غلط باتیں کرتے ہیں تو غلط باتیں سننے کی اجازت تو نہیں ہے جو لوگ متقی ہیں ان پر ان کا حساب تو کوئی نہیں لیکن نصیحت تو کرنی ہوتی ہے نا تاکہ وہ لوگ بھی ڈالتے ہیں یا شاہ عبد القاطر صاحب کا جو حاشی ہے وہ سن لو یعنی جب جاہد دین پر ایپ پکڑے اس بدلے سے صرف جائیے اور اگر خطرہ ہو یہ باتوں میں مشغول ہو کر سرگنا گونج ڈالے تو سوار نصیحت کے غرض میں ان میں بیٹھنا ہی حقوق کرے نصیحت کے لیے ڈرا جایا کرے اور نصیحت کر کے واپس آ جائے کرے یہ نہیں پوچھتا ہے کیسے ڈائر ہو پاس نصیحت کو بھی نہ بیٹھے تو میں اگر نہ بیٹھے تو اپنے اوپر گناہ نہیں ان کی گمراہ رہنے کا لیکن نصیحت بہتر ہے کہ شاید ان کو ڈر ہو تو نصیحت دوبارہ سواب پائے اس کے نصیب کرنے کے پیدا ہوگا کسی کو تو بندہ مسلمان ہوگا تو مل جائے گا لہٰذا نصیحت کرنے کے لیے تو بے شک ایسی مجلسوں میں جاؤ جو کہ اچھے لوگوں کی مجلس نہیں ہے لیکن وہاں زیادہ پیسہ دھی اور نہیں ہے اور چھوڑ ان کو جنہیں بڑھایا اپنے دھیے کو کھیت تباشا اور دھوکے میں ڈالنے کو دنیا کی زندگی رہے اور نصیحت کرتا رہے اس قرآن کے ذریعے سے کہیں کوئی ہوگا کوئی شخص اس جو اسے کیا نہ ہوگا اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور نہ کوئی اللہ ہی بڑی بھی ہے اور اللہ ہی شکی بھی ہے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ملے گا نہ کوئی سواہشی ملے گا اور اگر وہ بدلے میں دے پورا بدلہ وہ اسے دیا بھی نہ دے گا یہ وہ لوگ ہیں جو گرفتار ہوئے اس پر کیا ان کے لیے خوف کا پانی پینا ہے اور سر اس پر میرے یہ کفر کرتے تھے کون اندر اللہ کئی دلائل بیان ہونے کے بعد پھر سمر آ گیا کہہ کیا ہم پکارے اللہ کے سوا ان کو جو نہ تو ہم کو نفا دیتے ہیں نہ ہم کو نقصان دیتے اللہ ودو دینا اور کیوں کہ ہم پھر پہنچ بعد اس کی ہم کو اندر ہدایت دی تو پیغمبر میں تو ایک دن بھی شرک نہیں کیا البتہ پیغمبر کے جو ساتھی ہے وہ پہلے شرک کرنے والے تھے کئی ان میں سے اور بعد میں ان کو ہدایت حاصل ہو گئی تو لہٰذا یاد تردیم ہے ان کی جو لوگ پہلے شرک والے تھے اور بعد میں ہدایت پائے اس واسطے بند کر گیا ویسے پیغمبر جو شرک ایک دن کی نہیں ہوتا اور ہم لوٹائے گئے الٹے پاؤں بعد اس کی ہم کو ہدایت دی اور ہو جائے کے جس کو شیطان نے بہ زمین میں حیران ہے اس کو رابطہ نہیں ملتا اس کے صحیح ساتھی ہے جو اس کو بلاتے تو رابطے کے ہمارے پاس آ جا لیکن اس کو پتا نہیں چلتا کہ میں کدھر جاؤں کیونکہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے اور ہم کو حکم ہے کہ ہم رب العالمین کی بات مانیں اور یہ بھی حکم ہے ہم عقیم نماز قائم رکھو اللہ سے ڈرو اور وہی ہے جس کی طرف تو میں کچھ نہیں جاؤ گے بارہویں دلیل نکلی اور اسی نے بڑھایا سامان اور زمین ساتھ آپ کے اور جس دن کہے گا ہو بس ہو جائے گا اس کا کہنا ٹھیک ہوتا ہے وہ جو چاہے فیصلہ کرے وہ فیصلہ پورا ہو جاتا ہے اسی کی وہ بھی بات صحیح جس دن بھوکا جائے گا سور میں وہی ہے جاننے والا کا اور حاضر کا اور وہی حکمت والا خبر رکھنے والا یہاں تک بارہ دلائے نقلیا آئے ہیں کچھ مزید درائر نقل <سؤال> بھی آنے باقی ہے درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نگلی نقلی تفصیلی آئی ہے ابراہیم آزر اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو اقتدام نہ لیا کیا تو بتوں کو معمول بناتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ تو اور تیری قوم کھلی گمرائی میں ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ تھے इंतफा की बात यह है कि बेटा है तो ईद का दाई और इनका बाप भी आगे शेर के अंदर मुक्ल रहा है तो आज तिबराई मेरे बड़े सच्चे थे कभी तो अपने बाप को अलग तरी की अलग बैठकर मसला समझाया और कभी बाप और कौम के सारे ये खोकर नफर कहे मैं कि मैं देवता हूं कि तू भी घुम रहा है और तेरी कौम सारी क्या है घुमरा है इस जगह ये नमर आ गया बाप आजर मैंने यहां हाशी में चंद बातें लिखी है ابراہیم علیہ السلام کے بادی کا نام بعض مرخین نے کارخ یا تارخ یعنی ہار ہا لکھا ہے اور پرانے مجید میں آزل کا نفر آیا ہے تو بعض نے کہا یہ بھی نام ہے یعنی کہ آزل بھی نام ہے تارخ بھی کیا ہے نام ہے تو گویا ایک شخص کے دو نام ہوئے جیسے ایک ہی شخص کا نام یا او بھی ہے اور اسرائیل بھی پھر یا آدل نام ہے اور تارخ رقم یا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک نام ہوتا ہے اور ایک نفر ہوتا ہے بعض نے کہا آدر اس بلک کا نام ہے جس کو براہم علیہ السلام کا باپ پوچھتا تھا تو اسی کے نام سے مشہور ہو گیا اور یہاں مزاح معروف ہے اور میں آیا آپ آگر آگر کا پجاری لیکن صحیح نہیں ہے کہ نام آگر ہے اور تعریف پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا جب قرآن مجید میں باپ کے لیے آدر کا نفر آ گیا ہے یہ تو ساری عبادت خاص سے لی ہے और जलालुद्दीन सयुद्दी ने आजम इब्राहिम अलह सला का चिट्ठा बताया है लेकिन ये बहुत नहीं है यहां तो हाथियों में मैंने इतनी बाजर थी असल में जलालुद्दीन सूदी साहब वो ये साबित करना चाहते थे कि नबी सलाम के तमाम आबादरत आदम इनमें से कोई शेयर करने वाला नहीं गुजरा تو سوال پیدا ہوا کہ نبی علیہ السلام کے کی آبادی حضرت ابراہیم ہیں <سؤال> تو حضرت ابراہیم کا باپ اگر وہ تو شیئر کرنے والا تھا تو حضرت علامہ بلال الدین سیوتی نے کہہ دیا کہ وہ چچا تھا اور باپ جو ہے اس کا نام کیا ہے تاریخ کیونکہ تاریخ میں یہ لکھا ملتا ہے تو ایک طرف تاریخ کی بات ہے اور ایک طرف قرآن مجید کا لفظ ہے اور پھر صرف ایک مقام پر نہیں ہر جگہ ہم کی بجائے آباد کا لفظ آتا ہے تو اگر وہ چچا تھا تو مجازر اس کو باپ کہا گیا ہے تو چلو پرانے مجید کے کسی ایک مقام پر اس کا چٹا ہونا یہ ظاہر ہو جاتا لیکن پرانے مجید کے ہر مقام پر جب ام کر نمبر ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آخر باپ ہی ہے اور یہ شرک کرنے والا تھا تو ایسا زندے سے مردے کو نکالنا اور مردے سے زندے کو نکالنا یہ اللہ تعالیٰ ترتیل ہے یہاں بھی ایسا ہو کہ مردے سے اپنے زندے کو پیدا کر لیا آگرہ جو ہے مقاصر اور ابراہیم بیٹا یہ دین کا گائی ہے بلکہ نبی رسلام کے بعد جس پہ امبر کا مرتبہ اور مقام ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے موجودہ دور کے اندر آج تشیع اس بات پر بڑا زور دیتے ہیں کہ آغر جو ہے یہ چاہتا ہے کیونکہ تاریخ کہتی ہے کہ باپ کا نام کیا ہے تاریخ ہے تو اس سلسلے میں اتفاق آج تو میں کتاب لایا دکھا لکھا دوں گا گرو کا کتاب کتابوں روزہ کے اندر ایک بڑی لمبی چوڑی روایت آئے جس روایت کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ آزم نے اپنے وقت کے بادشاہ نگرو کو یہ بات کہی کہ کریم زمانے میں ایک ایسا شخص پیدا ہونے والا ہے جس شخص کے پیدا ہونے کے بعد یہ جو ہمارا دین ہے اس پر زد آئے گی اور وہ ہمارے دین کی مخالفت اور کرے گا نمرود نے کہا آزم کو کہ تجھے جب یہ بات معلوم ہوئی ہے ستاروں کے ذریعے سے کیونکہ ان کی قوم سیار کام پر نظر کرتی تھی تو پھر تجھے یہ بھی معلوم کر کہ وہ کب اس کا حمل ٹھہرنے والا ہے تو پھر آزر نے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ اسی سال اس بچے کا حمل پھیلنے والا ہے تو پھر نمرود نے یہ حکم دے دیا کہ مرد الگ ہو جائیں عورتیں الگ ہو جائیں خیال یہ تھا کہ جب مرد اور عورتیں الگ ہو گئی ان کا آپس میں بناپنا ہوگا تو ہمر ہی نہیں چہرے گا تو اس واضح کر کے نمرود نے یہ کام کیا کہ مردوں کو بالکل الگ کر دیا عورتوں کو بالکل الگ کر دیا ان کا اپس میں اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ختم لیکن آخر इसको इजाजत और, और गुंजाइश थी क्यों इस वासी के आदर को तो पता था कि करीब जमाने में हमारा ख्याल वाला है जो आज आज ने एहतियात करनी थी तो आजर के रूप में पाबंदी न थी बाकी सब पर क्या हो गई पाबंदी हो गई फिर आखिर इंसान है फिर मुबासिरत हो गई फिर हमारा खैर गया अब आदर बड़ा परेशान हो गया कि जिस बात का डर था तो शायद वो मेरे घर के अंदर ही बात ना हो गई हो आगे की मर्जी यह हुई कि जब बच्चा पैदा होना, तो मैं उसको कतल कर दू खत्म कर दो इबरा ही मैला हूं की मां उसने ये कहा कि मेरा बच्चा कतल न हो तो वो एक राड़ में अपने बच्चे को छोड़ आई फिर कभी कभी उस राड़ में जाती और बच्चे को दूध पिलाया करती और वो बच्चा دنوں میں بڑھتا گیا ہفتے میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ عام بچے مہینے میں بڑھتے ہیں مہینے میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ عام بچے سال میں بڑھتے ہیں تو باہر پہلے وہ بچہ بڑھتا رہا تا آ کے وہ پھر بچہ آگرا کا بیٹا اس نے پھر دعویٰ کیا نبی ہونے کا پیغمبر ہونے کا اور ان کے بدل کی مخالفت شروع کر دی تو اور خدا سا کام تو یہ ہے کہ بڑی مزاق کے ساتھ ان لوگوں نے لکھ دیا ہے کہ حضرت البرحیم علیہ السلام بتاتے خود آگر کے ہاں پیدا ہوئے ہیں آگر کے گھر پیدا ہوئے ہیں اور آگر جو ہے وہ براہیم اور اسمام کا باپ ہے تو یہ ان کی اس کتاب کا جو مصول بات ہے جس کتاب کو آپ شاید اربا میں سے سمجھتے ہیں وہ جو, جو چار کتابیں ان کی سب سے زیادہ صحیح ہے نا ان میں سے یہ اصول کافی گرو کافی بھی, بھی ہے کسی لیے یہ بات لکھی ہے وہ کزار کا ہیم اکال کے سماوا کی وجہ سے اس طرح ہم دکھا رہے ہیں کہ جی راہیم کو بعض آسمانوں کی اور زمین کی اور تاج ہو یقین والوں سے یہ آس پاس لوگ پڑھتے ہیں کہ اندر کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ساری آسمان کی باتشیں بھی دکھا دی تھی ساری زمین کی بادشاہ بھی دکھا دی تھی جب ساری آسمان کی بادشاہ بھی, بھی دکھا دی گئی ہے ساری زمین کی بادشاہ بھی دکھا دی گئی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو سب کچھ پتہ چل گیا تو جب ابراہیم علیہ السلام سب کچھ جاننے والے ہو گئے تو نبی رسم کا مرتبہ مقام تو لاہی و رسم جب پوچھا ہے تو پھر نبی رسم کی سارا کو جاننے والے بن گئے اس کا اب جواب سمجھ لو ناما پارا نکالو یہ بات پہلے کہی ہے کہ پرانی مجید کے کسی نفر سے اگر کسی دھوکہ دینے والے کو دھوکہ دینے کا امکان ہونا اور وہ اپنے غلط ماتے پر استعمال کرے تو خود پرانی مجید کے اندر اس کا جواب حاصل کیا جا سکتا ہے یہ نام پارا بارہ رکو ختم ہو ہے سپاہے کے تیرہواں رکو ہے اس میں یہ آیا ہے تو نمبر 183 سو کے درمیان ایک سو 183 اور 185 کے درمیان آو لمب یم ضرور ہوئی برت ہو کے سماوا کے بدرس رویت گرم ہونی صرف اتنا فرق ہے نزلہ گرم ہو ہے لیکن یہ بات کافلوں کو کہیں گئی ہے کیا ان کافلوں نے دیکھ نہیں دی آسمان کی ماپسی اور زمین کی بات صحیح بلکہ یہاں اضافہ ہے وہ با فرق اللہ نے شہ جو شہر اندر نے پیدا کی کیا ان کافلوں نے دیکھی نہیں تو مطلب ہے کہ آسمان کی ساری ماپسی کافروں نے بھی دیکھ لی ہے زمین کے ساری بات چیت کامروں بھی دیکھ لی ہے جو کچھ اندر پیدا کیا سارا کامروں نے بھی دیکھ لیا ہے تو جب دیکھ لیا تو وہ کافر بھی کیا ہو گیا آلمول غائب ہو گئے میں بھی آلگل غائب ہو گیا کافر بھی کیا بن گیا آلمل غائب بن گئے تو ظاہر ہے کہ اسی قسم کے نظر دوسری جگہ پر کیا ہے موجود ہے لیکن وہاں کسی کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ یہ معنی کرے کہ کابروں نے سارا آسمان کی باسی دیکھ لی ساری زمین کی باسی دیکھ لی یہ مراد نہیں ہے تو وہاں منا یہ کیا جائے گا کیا ان کابلوں نے اس بات کو ہی دیکھا کہ آسمان پر بھی بات صحیح کی ہے زمین پر بھی بات اندر کی ہے جو کچھ اندر نے پیدا کیا ہر جگہ کنٹرول کس کا ہے اندر کا یہاں بھی یہ معنی ہو گیا ہم اسی کو سمجھا دیا کہ آسمان پر بھی کنٹرول کس کا ہے اندر کا ہے زمین پر بھی کنٹرول کس کا ہے اندر کا ہے یہ بات ہم نے کیوں سمجھائی نے لوگوں نے کہا کہ یہ لیکن اگر بار غائب نہ بنا ہی جائے تو ماتو بھرا اس کا معذوب ہو جائے گا ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے یہ بات سمجھا دی کہ آسمان زمین کا بادشاہ اور مالک کندھا ہے تاکہ اپنی قوم کے خلاف جب بھی پکڑے اور تاکہ خود بھی یقین کرنے والا ہو یہ آتن کو یہ آتن کا بھیا نا کولی یہ ماتو بھرا کیا ہو جائے گا معذوب ہو جائے گا پلمبا جگنا پھر جب چائی اس پر رات تو دیکھا ایک تارہ تالا ہاضر ابھی بلند آفر کام لاج گلابری تارا سامنے آیا یہ بھی وہ جو سیارہ گان سبا ہے نا ان میں سے ایک سیارہ سامنے آیا کوئی سیارہ ہوگا مفت ریفار میں ریف وغیرہ کہ لوگ پوجا کرتے ہیں ان سیارہ کار میں سے ایک سیارہ سامنے آیا کالا حاضر ابھی کا یہ ہے میرا لب تو یہ بطور استفا میں ہے جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں پرانی مجید لاد کے ساتھ بھی اس کا معنی سمجھ آتا ہے اگر کو حاضر ابھی تو معنی یہ کہ یہ میرے رب ہے اگر حاضر ربھی تو یہ اس استفام بن جائے گا یہ ہے میرے رب یہ نہیں کہ تم سیاح کی پوجا کرتے ہو یہ سیاح سامنے آیا ہے تو یہ ہے میرے رب پھر جب عائد ہو گیا تو کہا کہ میں بھیر بھاؤ والوں باون کو پسند نہیں کرتا پھر جب دیکھا چاند کو چمتا ہوا اسی دن یا کسی اور موقع پر کہا جب بھی کہا ہے میرے رب پھر جب غائب ہو گیا کہا نہیں لگ گیا اگر میرے ہم نے میری لاہنمائی نہ کی ہوتی تو میں ہو جاتا بہت ہوئے لوگوں سے پھر جب دیکھا سورج کو چمچوں گا کہ ہے میرے رب یہ تو سب سے بڑا ہے پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کہا اے بھی کون میں بےدار ہوں ان سے جی کو تم شریف بڑھاتے ہو اگر ہم ہیں ابراہ علیہ السلام نے پھر اپنی موبائل ہونے کا بڑے بھرپور طریقے سے لفظ کہے میں نے جو اپنے ہاتھ میں متبدل کیا ہوا ہے اس سزا کے لیے جس نے آسمان بنایا زمین بنائی ذرا حال کے میں یش ہوں اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں سے وہ ہاتھ ہوں قوم کی ابراہیم سے بات کر رہی تھی قوم کے خلاف حال کی ابراہیم والے صاحب دلیل پیش کر رہے تھے سارا تو ابراہیم والے صاحب نے کہا کہ تم اللہ کے بارے میں میرے ساتھ جھگڑتے ہو اور دنیا پیش کرتے ہو اللہ کے اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے اور لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے معبودوں کی کرتا ہے توہین تو جو ہمارے معبودوں کی توہین کرے وہ تو پکڑا جاتا ہے تم بھی کلیر پکڑا جائے گا تو کہا کہ میں نہیں درتا ہوں سے جن کو تم شریک بناتے ہو البتہ میرے گھر میں جو چیزتا ہے ہوتی ہے فراغ ہے میرے گاؤں کا علم ہر چیز کو تو کیا تم سوچتے نہیں اور میں کیسے در سے جن کو تم نے شریک بنایا اور تم کہتے نہیں ہو کہ تم شریف بناتے کر اللہ کے ساتھ اس کو جس کے بارے میں وہ جادی کی پھر دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت ہے جو امن کی زیادہ مستحق ہے اگر تم سمجھو آگے انخار یہ لائی جو لوگ ایمان ایماندار اور اپنی ایمان کو کسی ظلم کے ساتھ نہ ملایا وہ ہے امن والدوں کے لیے من ہے اور وہ رہ پائیں گے حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عبد اللہ بھی محسوس کرتی ہے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ ظلم کا لفظ عام ہے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو شامل ہے تو لمبوں کو آگے کی جو ایمان ایماندار اور اپنی ایمان کو کسی ظلم کے ساتھ بھی نہ ملایا ان کے لیے امن ہے تو پھر ہمیں پریشانی ہو گئی کہ آخر ہر ایک انسان سے کوئی گناہ کوئی بلتی کوئی ظلم زیادتی ہو جاتی ہے تو پھر ہم نے نبی رسام سے پوچھا تو نبی رسم نے کہا کہ ان میں ظلم و عظیم قرآن کی آئے تو میں نہیں پڑی تو یار ظلم سے مراد کیا شرک ہے ایمان ہو اور اپنی ایمان کو کسی شیرک کے ساتھ نہ ملائے ان کے لیے امن ہے اور وہ آپ والے وکیل کا حجت و نوا آگے واضح لفظ آ ہے یہ ہماری طرف سے حجت تھی دریل تھی جو ہم نے دی تھی ابراہیم کو کون کے مقابلے میں ہم جس کے چاہتے ہیں جلدی کرتے ہیں بے شک حکمت والا جاننے والا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد دیگر کئی سارے انبیاء کا تذکرہ کیا ہم نے دیا ابراہیم کو ساتھ اور یاقوب سب کو ہم نے ہدایت دی نور علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے اور اس کی اولاد میں سے سل داود سلمان ایوب اور یوسف اور بوسا ہارون اور اس طرح ہم لگا دیتے ہیں نکلنے والوں کو اور اور وجہ اور عیسی یہ سارے نیک بندے تھے اسماعیل علیسا یونس اور لوگ سب کا ہم نے فضیر والوں پاس یہ کئی نبی پھر ان کے باپ ان کی اولاد اور ان کے بھائی اب ان میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی جو پہلی اس دنیا کی زندگی ہے اس اور زندگی میں ان کی اولاد کو نہیں ہے تو پھر یہ جب اولاد ہونا لازم نہ ہوا تو باپ ہونا پھر لازم ہو کوئی نہیں ہے تو یہ کچھ ضروری نہیں کہ سب کے آبا آب ہو اور سب کی کیا ہو اولاد ہو بال کی آبا ہے اور بعض کی کیا ہے اولاد ہے اور ہم نے کو چنا اور ہم ان کو رانمائی کسی بھی راستے کی یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کو چاہے اپنے مندوں میں سے ہدایت دے اور اگر یہ سارے پیغمبر جن کا ذکر ہوا یہ بھی شرح کرتے ہیں تو ان کا گیت کیا کرتا ہے سب برباد ہو جاتا ان کے سارے امن سائے ہو جاتے یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی اور شریعت اور غبت پی یا گھوم نیا ہاؤ آئے بس اگر ان باتوں کا یہ انکار کریں تو ہم نے یہ باتیں سپرد کی ہے ایسی قوم کے کہ نہیں ہے ان کا انکار کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تو, تو ان کے راستے پر چل ان لا سر قبر حجرہ تو کہہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اظہر نہیں مانگتا نہیں ہے یہ مگر نصیحت ہے والوں کے لیے باق اگر اللہ حق کا قدرے یہ شکوا آگے پھر جواب آ رہا ہے نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی چیز تھی قدر کرنا جب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اللہ نے کسی بشر پر کوئی شہد شاید آزادی کی تو جب نبی رسام نے یہ ساری ہدایت کی باتیں پیش کی بنایا پیش کیے اور یہ کہا بھی یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے تو کہنے لگے کسی بشر پر اللہ نے کوئی شہد آزادی کی جواب تو عدیت سے, اتاری وہ جو سے وہ کتاب جو ابوسا اقرام اللہ تھے وہ کتاب دھوکی اور ہدایت سی لوگوں کے لیے کرتے اور تم اس کے کئی ٹکڑے کئی کاغذ بار کو ظاہر کرتے ہو باہر کو چھپاتے ہو تو جس کتاب کو وہ نازک کرنے والا ہے اسی پر کتاب ڈال گی بہت دن تم آدمتا رہ اور سکھائے گا تم جو تم نہ جانتے ہو تمہارے باپ دادے کئی لوگ کہتے ہیں گمتا دم نے کہ ماں ہے سکھا دیا تجھے اے نبی ہر وہ جو تج جانتا نہ تھا اس کا جواب دینے والے نے کسی یہ جواب دیا تما لمتا لگو بچ ہب یہودا آیا لمتا لگو ہب یہودا آیا بھی مان کر آم جانگی اپنا آم دبایا ہی تو یہاں ماں جو ہے اس کو تو کوئی بھی آم نہیں کرتا بعض باتیں ہیں جو تم کو سکھلائی گئی جو تم بھی نہ جان دیتے تمہارے بات جانتے تو وہاں بھی اللہ با کام کے اندر ماں کو آم کرنا کوئی ضروری اور لازم نہیں ہے تو بک بخ میں کھیلتے رہے اور یہ کتاب ہم نے اتاری تو علیہ السلام کی کتاب پوری حجت یہ کتاب بھی ہم نے اتاری پوری حجت برکت والی کتاب ہے سچا بتانے والی پہلی کتاب کو اور تاکہ تو ڈرائے اس بڑی بستی والوں کو یا یعنی مکہ والوں کو اور اس کے ارد گرد ساری جہان کی بستیاں ہم کو ڈرائے کیونکہ امر کو اس سے زمین پھوٹی ہے اور بکر جو ہے وہ پہلی بستی ہے باقی ساری بستی ہے اس کے ارد گرد وہ ساری حولہ میں داخل جا ہو جائے گی اور جو لوگ احب کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی مان جاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی بھی نماز پابندی کرتے ہیں میں ممن اللہ تہذیب اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اندر کوئی جھوٹ باندھا یا وہ یہ کہے کہ مجھے ہوئی حالت اس کو بھائی کوئی نہ ہوئی وہ بھی بڑا ظالم ہے اور اس سے بھی بڑا ظاہر کوئی نہیں. جو یہ کہتا ہے میں بھی لاز ہوتا جیسا تارا اللہ نے براؤ تو ترویف کبھی تو دیکھے جب ظالم ہوں گے موت کی بیوشیوں میں بس تم نے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں گے کہا جائے گا آپ اپنی جان سامنے کرو آج تم کو اتار بھی دے گی جد کا دار بدلے اس کے مندر کو اپنا ہاتھ کہتے اور تم تھے اس کی ہاتھوں سے قبل کرتے اور تم آئے ہمارے پاس ایک ایک ہو کر جیسی ہم نے پڑھایا تھا تم کو پہلی بار اور چھوڑ آئے تھے ہم نے تم کو دیا تھا پیٹ پیٹے اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہاری جس کے بارے میں تمہارا دعوی تھا کہ وہ تمہیں شادی ہے نکت تک بہنکم تمہارے سارے تعلقات ختم وزند تضمون ہو گئے ٹوٹ گئے وزن لال قبل ماتوں جمون اور گم ہوگی تم سے وہ باتیں جو تم باتیں بڑھایا کرتے تھے جہاز ریال ان فسل قومی انمبالحب الباب یہ تیروی ہے تاکی کندھا کالا اور نکالنے والا ہے دانے کا اور گتھلی کا زمین کے اندر دانا گویا جاتا ہے گتھلی رکھی جاتی ہے پھر وہ دانا بھی پھٹتا ہے گتھلی بھی پھٹتی ہے اس سے سبزہ پیدا ہوتا ہے اناج بنتا ہے درخت بنتے ہیں نکالتا ہے زندے کو مردے سے اور نکالنے والا ہے مردے کو زندے سے زندے سے مردے اور مردے سے زندے یہ نکالتا رہتا ہے اس کی عام طور پر لوگ ایک مثال پیش کرتے ہیں مثلا یہ کہ مرغی سے جو انڈا حاصل ہوتا ہے تو اس انڈے کے اندر حیات ہونی ہوتی ہے. پھر اس انڈے کے بعد جو اس انڈے سے چولہا نکلتا ہے اس کے اندر حیات ہوتی ہے برقر انسان کے جو ماد مانویا کام ہوتا ہے اس کے اندر بھی حیات ہونی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس مادے کے ذریعے سے جو بچہ بنتا ہے اس کے اندر حجات ہوتی ہے تو زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکالنے والا ہے وہ ہے اپنا پس کہاں سے تم اڑتے پھرتے ہو فار پولیس بار اور نکالنے والا ہے صبح کی روشنی سورج جو نکلنے سے پہلے ہی کچھ روشنی آ جاتی ہے پھر سورج نکل رہا ہے تو کافی روشنی ہو جاتی ہے تو پہلے رات کا اندھیرا اٹھنا ہے بعد میں روشنی ہو جاتی ہے. اور کیا اور سزا نے رات کو آرام اور سورج اور چاند کو حساب رات کے وقت سکول ہوتا ہے آرام آسان ہوتا ہے سورج اور چاند یہ حساب کا ذریعہ ہے زہار یہ اندازہ کرنا زبردست تیرن والے کا آگے پندرہویں ترین اور وہی ہے جس نے بڑھایا تمہارے لیے تاروں کو تارکن کے لا کو جنگل اور سمندر کے اندھیروں میں تاروں کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے سیمنٹ کا کہ یہ مشرق ہے یہ مغرب ہے جنوب ہے یہ شمال ہے کچھ بھی تارہ شمال کی طرف ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ادھر شمال ہے تو وہاں خیر تاروں کے ذریعے سے انسان لانوائی حاصل کرتا ہے مزید بران یہ ہے کہ تاروں کے اندر ایک قسم کی روشنی ہوتی ہے اور جس وقت چاند کی روشنی بھی نہ ہو سورج کی روشنی بھی نہ ہو تو تاروں کی روشنی سے انسان پیدا حاصل کرتا ہے ہم نے کھول کر بیان کر دی ہے باتیں اس قوم کے لیے جو کے جانتے ہیں سورویں دلی لگلی اور ہے جس نے بڑھایا تم کو ایک ہی جان سے سب انسانوں کا باپ ایک ہے حضرت آدم اور ایک باپ حضرت آدم سے ہی سارے انسان بڑھے ہیں وہ مستقل اور مستعودہ یہ مستقل اور مستعدہ یہ مزید معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ضرب کا معنی بھی بن سکتا ہے بس ٹھہرانا ہے اور سپورٹ کرنا ہے یا سپورٹ کیا جانا ہے یا جگہ ہے ٹھہراؤ گی اور جگہ سپورٹ کیے جانے کی ماں باپ کی جو پیٹ ہے وہاں لا پھیلا ہوتا ہے اس کے بعد ماں کے رحم میں اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے پھر قبر کے اندر سپرد کیا جاتا ہے انسان کو میدانِ ہماچل کے اندر انسان پھر کھڑے ہو جائیں گے تو وہ ایک انسان سے سارے انسان بڑے ہیں اور مستقل بھی ہے مستحدہ بھی ہے ہاں نے ہم نے کھول کر سنائی یا باتیں اس قوم کے لیے جو کہ سمجھتے ہیں وہ اوندر دی یہ ستار میں دلی لائے اسی اندر نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم ہاں نے اس کے ذریعے سے نکالی سبزی ہاتھی اس کی انگورہ انگوری ہاتھی کی پھر ہم ہاں نے نکالا اسے سمجھا نکالتے ہیں اس میں سے دانے طے بتائے نیچے اوپر دانے ہوتے ہیں اور کچھ کے کوشے سے مجھ گچھ لٹکنے والے اور پیدا کیے یہ باغ انگور کے اور بنایا سے کو اور انار کو آپس میں ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے یعنی کہ سہری چکر میں ملتے جلتے ہوتے ہیں لیکن اور سہایتا جو ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے ان درویلاس ہماری ہی دیکھو اس کا پانچا کہ وہ پانچ لائے وہ یعنی ہے یہ مندر ہے ینا اور دیکھو اس کے پکڑنے کو تاکی اس نشانی ہے اس قوم کے لیے جو کئی ایمان لاتے ہیں بند رام شرا کا یہ صدر بھی ہے شکوا بھی ہے ان لوگوں نے اللہ کے لیے شریک بڑھائے ان کو شریک بڑھایا اللہ کا جناب کو حالانکہ کے اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے تو جندا بھی اللہ کی مخلوق ہے تو وہ اللہ کے لیے شریک کیسے بن گئے اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹی اتلاشی کسی کو بیٹا کرتے ہیں کسی کو بیٹی کرتے اللہ کی اور اس کے پاس ان کے پاس ارم کو نہیں دلیل ان کے پاس کوئی نہیں بغیر دلیل کے اندر کے لیے بیٹیاں اور بیٹیاں کہتے ہیں سبران پا گیا اندازہ اور بلند ان باتوں سے جو ابھیان کرتے ہیں اب اٹھارویں دلی نکلی وہی ہے نئے سرے سے نکالنے والا آسمانوں کا اور زمین کا پہلے آسمان کی مثال کوئی نہ موجود تھی زمین کی مثال بھی کوئی موجود نہ تھی اور اللہ نے نئے سرے سے آسمان کو بنایا زمین کو بنایا کیسی ہو اس کی اولاد اس کی تو بیوی بھی بنی ہے وہ کھانا کو کلنا ہے اور ہر چیز اندر نے بنائی اور وہی ہر چیز میں جانتا ہے رات کو بننا اور ان کو کم یہ اٹھارہویں کے بعد سمرہ اور برائر بھی اب پورے ہو گئے اور یہ آخری سمرہ بھی آ گیا وہ اپنا ہے تمہارا نئی کوئی نام اگر وہی وہی ہے پیدا کرنے والا ہر چیز کا جب پیدا کرنے والا ہر چیز کا بھی وہی ہے علاج اس کے سوا ہونی ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ پھر بندگی بھی اسی کرو وہ پولیس ہے وکیل اور وہ ہر چیز پر کا ساتھ ہے وہ کو نبسارو واوسار آنکھیں اندازہ کو نہیں پا سکتی اور وہ آ سکتا ہے اور وہی ہے باریک بھی خبر رکھنے والا تمہارے پاس سوج کی باتیں آ گئی ہیں تمہارا سے پھر جو آدمی سوج جائے بصیرت حاصل کر لے تو اس کا بصیرت حاصل کرنا اس کے اپنے بلے کے لیے ہے اور جو آدمی اندھا ہو تو ان دانتے کا وبال بھی اسی پر ہوگا اور نہیں ہوں میں تم پرنے کے بان بزال کر خلا یاد یہ عدم تسلیم کی تیسری وجہ ہے اس طرح ہم پھیر پیر کر لاتے ہیں آئےتیں تو یہ پیر پیر آئےتوں کا لانا یہ ہمارا کماز ہے والی یا گولو میں یا تو زائد ہے اور یا اس کا ماتو ہے معذوب ہے جیسے کہ پہلے بھی اسی قسم کی مثال گزری ہے دونوں کال موجود ہیں ہم آئے تھے پھیر فیور کر لاتے ہیں تاکہ ان پر حجت قائم ہو اور تاکہ یہ قائم کہیں کرایا ہے یا واؤ زائد بڑھاؤ اور تاکہ حجت قائم ہو یہ نفر یہاں نکالنے کے ضرورت نہ ہوگی تاکہ کہتے کہ تو پڑھ کرایا ہے تو جب پیغمبر کو یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ قرآن بھی سے پڑھا ہے تو پھر مانتے نہیں ہیں کیونکہ اگر یہ سمجھتے ہوں گے اللہ نے نازر کیا تھا تو مانے تو جب ہم کو یہ سمجھ جائے گی کسی سے پڑھ کر آئے تو پھر بات کو مانتے نہیں آئے اور ہم اس کو واضح کریں ان لوگ کے لیے جو بھی جانتے ہیں جو درخت کا رفت نہیں کہتے اور صحیح بات جانتے ہیں ان کے, ان کے اوپر حقیقت واضح ہوتی ہے لمبک پیروی گھر اس کی جو بئی کی گئی تیری طرف رب سے اور وہ جو بئی کی گئی ہے وہ کیا ہے لا داشتا ہو اللہ کے سوا الاس ہونی وہ آل لو اور شرک کرنے والوں سے اعلان کر وہ نو شاہ اللہ اور معاشرت اگر اللہ چاہتا تو کوئی بھی شرک نہ کرتے یعنی سارے ایک دین پر ہو جاتے توہین پر ہو جاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کیا نہیں ہے کچھ لوگ شرک کرنے والے اور کچھ لوگ توہین والے تاکہ آزمائش قائم رہے اور نہیں کیا ہم نے تمے ان پر لگے بان اور نہیں ہے تو ان کے اوپر مسلط دار ہوگا بلا رسم الدینہ برا بلا نہ کہا کرو ان کو جن کو وہ دے اللہ کے سوا تم ان کے معبودوں کو اگر برا بدا کہ وہ اللہ کو برا بدا کرنا شروع کر دیں گے زیادتی سے بغیر علم کے یعنی تم کہو گے کہ تمہارے معبود ٹھیک نہیں تو وہ کہہ دیں گے کہ تمہارا معبود ٹھیک نہیں ہے تو پھر اللہ کو گاری ہو جائے گی تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کو گاری کا سبب بڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے تو تم ان کے معبودوں کو برا نہ کرو کظاہر کس کے رکوجمت ان کے نہ ماننے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر امت کے عمل ہم اس کے لیے مزین کیے ہوئے ہیں تو یہ مزین کرنا یہ ہمارا کام ہے تو جب ہر ایک امت کے ہم عمل مزین کیے ہوئے ہیں تو جس کام پر لگے ہوئے ہیں اسی کو اچھا سمجھتے ہیں تو جو آدمی ایک کام کو اچھا سمجھتا ہو اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا پھر ان کے رب کے پاس ان کا لوٹنا بس خبر ہے کہ ان کو اس کی جو کہ وہ کرتے تھے واک صبوان یہ سجر ہے بطور شکوا آگے پھر جوابی شکوا آئے گا قسمیں کھاتے اللہ کی پکی قسمیں اگر ان کے پاس کوئی نشان آ جائے ایمان گے. تو یہ مان پائے گی تو کہ شاید کوئی نشان آ تو واقعی ایماندہ آئے اور میں تم کو کیا چیز یہ بات, بات بتائے کہ جب نشان آئیں گے انہوں نے ایمان کو نہیں لانا تو یہ خیال غلط ہے کہ نشان آ گئے تو ایماندہ آئیں گے نشان آنے کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے کیوں ایماندار آئیں گے تو ہم ان کے دل بھی الٹ دیں گے ان کی آنکھیں بھی الٹ دیں گے اس واسطے کے پہلے نہ لائے تو جو آدمی پہلے نامت کرے ایماندار اس آدمی کو بندہ سیدھے راستے پر چلاتا ہے اور جو آدمی پہلے ایماند آئے تو پھر آگے کساوت بڑھ جاتی ہے اور دن کے اوپر مور لگ جاتی ہے اس واقعے پہلی بار ایمان آئے وہ ناگروں میں بھی تم جانے ہم اور ہم چھوڑیں گے ان کی سرکاری میں بیٹھتے دے یہ درمیان میں آیا تھا یہ دادودری کو لمسارو چندری کو لمسار پہلے مسئلہ سمجھ لو اس کے بعد آیت کا حال آج اس سنگ و جماعت کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جنت میں جب ایمان والے جنت میں پہنچ جائیں گے تو ایمان والوں کو روز اعتماری نصیب ہوگی پھر روایات مختلف ہیں ان روایات کو جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کئی ایمان والے جو زیادہ اونچے مرتبے والے ہیں ان کو زیادہ دفعہ روز تماری نصیب ہوگی اور جو چھوٹے درجے والے ایمان ہی والے ہیں ان کو تھوڑے وقت میں یہ چند ایک آدھ دن میں ہفتے میں روز نصیب ہوگی تو بہیوں کو زیادہ بار دیکھنا نصیب ہوگا اور بہیوں کو کند بار دیکھنا نصیب ہوگا یہ ار سنت و جماعت کا ذہن ہے معتذرت اذین یہ ہے کہ جنت کے اندر بھی روئے تماری کوئی نہیں جیسے دنیا کے اندر روئے تماریک کوئی نہیں تو جنت کے اندر بھی باری تعالیٰ کا دیدار کسی کو حاصل نہ ہوگا آر سنت و جماعت وہ پرانی مجید کی بال یاد سے بھی استظار کرتے ہیں اور نمیر اسلام کے فراہمی بھی ایسے موجود ہیں جن سے روز اعتماد ثابت ہوتی ہے قرآن مجید کی ایک آیت یہ ہے وجوہ یوم ناظرہ ارا رب نازرا کئی چہرے اور دن تر تازہ ہیں اپنے رب کو دیکھنے والد وہاں صاف رفت ہے کہ کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے اور ان کو رب تعالیٰ کی روز نصیب ہوگی اور وہ اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے دوسری طرف کفار کے متعلق یہ نفت آتا ہے کہ وہ اپنے رب سے اس دن دفعہ جو ان پردے میں ہوں گے حجاب میں ہوں گے تو کافر بھی اگر حجاب ہی میں ہیں مسلمان بھی حجاب ہی میں ہیں تو پھر کافر اور مسلمان میں فرق تو کوئی نہ ہو گیا اور اللہ کہتا ہے کہ کافر حجاب میں ہوں گے تو معلوم ہوتا ہے کافر تو حجاب ہی میں ہیں اور وہ باری تعالیٰ کو نہ دیکھیں گے البتہ ایمان بارے باری تعالیٰ کو دیکھیں گے حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کے رام نے نبین اسلام سے پوچھا تھا روہت باری کے بارے میں تو نوین اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے روہت نے باری حاصل ہو رہی ہے اور فرمایا کہ جس طریقے سے یہ سورج اور چاند ہے تو سورج کو دیکھتے وقت ڈھینگا بچتی گولی ہوتی سارے سارے بجک وغت سورج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں چاند کو دیکھنے کے وقت بھی کوئی آدمی ایک دوسرے کو دھکے کو نہیں دیتا چاند ہو جو رات کا تو سارے لوگ بجک ہو کر چاند کو دیکھ لیتے ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے یہ اللہ کی مخلوق وجہ ہو سارے لوگ دیکھ سکتے ہیں اللہ وجہ کو کر سارے لوگ دیکھیں گے اور آپس میں انگو کرنا یا دھکے دینا یہ باتیں کوئی نہ ہوگی تو گویا کہ حدیث سے بھی روحت باری ثابت ہے پرانی مجید کی آیات سے بھی روح دیماری ثابت ہے محتضلہ کا ذہن یہ ہے کہ روحت تماری کو نہیں ہونی جنت میں وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں لاسد رگول لبسال باوجود رگول ربصال لاسد رب البصار میں ان کی تقریر کا طریقہ یہ ہے کہ وہ چند مقدمے رکھتے ہیں جس وقت تو وہ جو مقدمے انہوں نے رکھے وہ سارے مقدمے اگر ہم ختم کر دیں گے تو ظاہر بات ہے ان کی پھر کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی پہلا مقدمہ ان کا یہ ہے کہ پرانی مجید نے اللہ تعالی سے ادراک بصر کی نبی کی ہے تو ادراک بصر اور رویت یہ دونوں ہم میں نہ ہیں تو جب انگ کی فصل کی نبی ہوئی تو گویا کہ روہیت کی بھی نبی ہوگی اگر کہا گئے اب رکھا ہوں بسری یا کہا گئے رہنے کو میری فصل میں پا لیا اور یا یہ کہا ہے کہ میں نے اس کو دیکھ لیا تو دونوں کا مطلب یہ ہوتا ہے اس آدمی نے پرانے کو دیکھا ہے تو ادراک کی فصل کا مانا بھی روہیت اور روہیت کا مانا بھی روہیت دیکھنا تو جب ان دراغ کی فصل کی نبی ہوگی تو گویا کہ روہیت کی نبی ہوگی دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ اللہ میں الحمد للہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ ساری آنکھیں جو ہیں وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی تو ساری آنکھوں میں ایمان والوں کی آنکھیں بھی آ گئی اور کافروں کی آنکھیں بھی آ گئی نہ ایمان والوں کی آنکھیں اللہ آنکھ کو دیکھ سکتی ہیں نہ کافروں کی آنکھیں اللہ آنکھ کو دیکھ سکتی ہیں تیسرا مقدمہ ان کا یہ ہے کہ یہ لائمہ مطلقہ ہے یعنی ہمیشہ کے لیے نفی ہے یہ نہ کہ بعض اوقات کے لیے نفی ہو تو مطلب یہ ہے کہ ان طرح کو کسی زمانے کے اندر کوئی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی تو جب سارے زمانوں میں نفی ہو گئی تو سارے زمانوں کے اندر جنگ کا زمانہ بھی آ گیا تو جنت کے زمانے کے اندر بھی نفی ثابت ہو ہوگی یہ ان کے تین مقدمے ہیں جن تین مقدموں پر تفریح بٹھا کر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ رو اعتماری حاصل نہ ہوگی ہم کہتے ہیں کہ تمہارا یہ جو پیدا مقدمہ ہے کہ دراق بسر اور رویت ان دونوں کا بیان ایک ہوتا ہے یہ غلط ہے حضرت عبداللہ ابن باس رضی اللہ نما نے ان لاکی بسر کا بیانہ کیا ہے ایسا دیکھنا جس میں احاطہ ہو مری کا جس کو دیکھا گیا ہے نا اس کا پورا احاطہ ہو جائے تو وہ ادلاق بسر ہے اور ادراکی بسر اور پاپ دیکھنا ہے جس میں یہ بھی ہو جائے رویت عام ہے احاطہ ہو یا احاطہ نہ ہو تو گویا کہ پرانی مجید کی سائز میں ادراک بسر کی نبی ہے یعنی ایسا دیکھنا جس میں آتا ہو کہ ایک نبی ہے تو یہ ایک خاص کی نبی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ ایسا دیکھنا نہ ہو جس میں آتا ہو جائے تو خاص کی نبی تھی عام کی نبی راتیں نہیں آتی تو یہ پہلا جو ان کا مقدمہ ہے اس کا ہم نے رد کیا ہے دوسرا ان کا مقدمہ یہ ہے کہ الب سال میں ادب نام اس کے راستہ ہے لہذا یہ سال کا پلیا بنے گا ہم کہتے ہیں کہ انورام شیور نہ بنایا جائے انام جنس کا بنایا جائے تو مانا یہ ہے کہ نفس سے آنکھیں ایسی ہیں جو دیکھتی <تصفی> تو ایسی ہے ہی نہ جو نہیں دیکھتی اور وہ آف روکی تو یہاں ہاں الرام جینس کا بنایا جائے شیوراگ کا نہ بنایا جائے جس وقت وہ انام جنس کا بنے گا تو یہ پھر جزیعہ، موملہ اور جلیا کے حکم میں ہو جائے گا موملہ جھلے کے حکم میں ہوتا ہے یعنی کہ نفس سے آنکھیں ایسی ہیں جو کہ اللہ کو نہیں دیکھتی تو کئی آنکھیں ایسی ہیں جو اللہ کو نہیں دیکھتی اور وہ کو پار کیا گیا ہے اور اگر یہاں خام کا الغلام استغق کا بنایا جائے تو پھر بھی اس کا سال کلیہ ہونا کوئی لازم نہیں آتا کیوں اس واسطے بھی یہاں دو چیزیں آ گئی اللام استغ کا آ تو کلیت پیدا ہوئی اور نہ کی وجہ سے سلب پیدا ہوئی اب یہ ہر دوست سنتے ہیں سلب کا اعتبار پہلے کر لو اور عموم کا اعتبار بعد میں کر لو یعنی سلب کو عام کر لو اگر سلب کو عام کر لو تو پھر یہ کیا بن جائے گا سال کلیہ بن جائے گا لیکن اگر کلیت کا اعتبار پیدے کر کے اور عموم کا اعتبار پیدے کر کے اس عموم کی سلب کی جائے تو ظاہر بات ہے جب عموم کی سرب ہو تو پھر یہ سالمہ کو لیا نہیں بڑھے گا مثلاً ایک سورت میں پہلی سر میں ساری آنکھیں اللہ کو دیکھ سکتی دوسری سور میں ساری نہیں دیکھ سکتی مطلب ہے ساری تو نہیں دیکھ سکتی بات یہ آنکھیں دیکھ سکتی ہے تو گویا کہ یا یہ عموم کی سرب ہو یا سلب ہو عموم کی اگر عموم کی سرب ہو تو پھر ہمارا مدعا ثابت ہے اور اگر سلب کو عام کیا جائے تو تمہارا مدعا کیا ہے ثابت ہے تو اعتماد دونوں موجود ہو گئے یہاں سر میں عموم بڑھائی جائے یا عمومے سرم بڑھائی جائے جب اعتماد دونوں موجود ہیں تو یہاں اعتماد آ جائے اس انتظار کا ہو جاتا ہے بادل ہو جاتا ہے تیسرا مقدمہ تمہارا یہ ہے کہ یہ دائمہ مدر ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ دائمہ مزر نہیں ہے کیونکہ یہاں بات ہو گئی ہے ذاتے باری کے بارے میں تو ذاتیں پاری کے بارے میں اللہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا جب یہ ثابت ہے بعض زمانوں میں تو پھر یہ اگر و لالسار پیما مسرا کا باندھا ہے تو یہ اس کے خلاف ہو جائے گا اور وہ ثابت تو ہے احادی سے وہ ثابت تو ہے پرانے مجید کی بعض آیات سے تو یہ فرقیہ غلط تو نہیں ہونا چاہیے تو پھر یہ مسرا کا عمل ہونا چاہیے دیکھنا بھی ہے بعض اوقات میں اور نہ دیکھنا بھی ہے بعض اوقات میں تو اطلاع کے بسر اس کا بھی تذک ہے بعض زمانے کے ساتھ ادم ادرا کے بسر کا بھی تندرک بات زبان کے ساتھ اور دونوں باتیں اپنی جگہ پر کیا ہے ٹھیک ہے دائمہ مدر کا اور سالما بھی کیا ہے دائمہ مدر کاما مولبا بھی ہے متر کاما اور سالما بھی کیا ہے مدر کا اس کو دائمہ مدر بنانے بڑھانے کے تمہارے پاس کوئی لکش موجود نہیں ہے تو لہٰذا ہم اس کو کیا بڑھا دیں گے مدر کا بڑھا دیں گے دائمہ مدر نہیں بڑھائیں گے تو تمہارا مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا تو گویا کہ وہ جو تین مقدمے تھے ان تینوں مقدموں میں سے ہر ایک مقدمے کو یگ بات دی گرے ہم نے جب ختم کر دیا تو ان کی دلیل مبنی تھی ان تین مقدمات پر تو ان کی دلیل بھی پھر کیا ہو گئی ختم ہو گئی آگے لبز ہے آنکھیں اللہ کو نہیں پا سکتی اور وہ اللہ آنکھوں کو پا سکتا ہے اللہ تعالیٰ تو ہے لطیف جب اللہ لطیف ہے تو آنکھیں اس کو کہتے پائیں اور اللہ خبر رکھنے والا ہے اللہ آنکھوں کو پا سکتا ہے لیکن یہ بات ہے کہ اللہ لطیف تو ہے قیامت کے دن نظر انسان کی تیز ہو جائے گی اور جو نتیب چیزیں ہیں نا وہ نتیب چیزیں بھی قیامت کے دن دیکھی جا سکیں گی دنیا کے اندر کئی چیزیں دیکھی نہیں جاتی اور قیامت کے اندر وہ دیکھی جا سکیں گی ولاؤ نہ صلاح الملائے کتھا مطالبہ تھا کہ نشان آ جائے تو شاید ہی مان دیا تو میں اے ایمان باروں تم کیوں کہتے ہو کہ نشان آ جائے شاید ایمان دے تم کو پتہ ہونا چاہیے کہ نشان آ گئے تب یہ ایمان نہیں لائیں گے آگے اسی کو پکا کیا اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیں اور ان سے اگر مردے باتیں کریں اور ہم جمع کریں ان کے سامنے ہر شہر سامنے تو ہر کسی ایمان نہ لائے تو یہ تمہارا خیال غلط ہے کہ نشان آنے پر ایمان لائیں گے ملائکہ کا آ جانا یہ بھی بڑا نشان ہے مردے پودے یہ بھی بڑا نشان ہے اور وہ ساری چیزیں جنت دلک وہ سامنے آ جائے یہ بھی بڑا نشان ہے اتنے بڑے بڑے نشانات بھی آ جائیں. تب بھی انہوں ایمان کو نہیں جانا کیوں اس واسطے کہ ان کے ایمان لانے کی استعمال ہونی ہے مگر یہ کہنا چاہے تو ایمان کا لانا اندر کی مشیت پر ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ نشان آج تو بندہ ایمان اور ہے بدا کے نقصان لے کے نقصل ان کے نادان ہیں بق کا جاندار یہ عدم تسلیم کی پانچویں وجہ ہے وقت آزاد کا کہ اندر کا ہونے کا بیان کمال کے لیے اس طریقے سے ہم نے کیے ہر نبی کے لیے دشمن انسانوں کے بھی شیطان ہیں جنوں کو بھی شیطان ہیں اور وہ نبی کے دشمن ہیں پھر بعض ان کے بعد وہ باتیں سکھاتے ہیں ملمے کی واسطے دھوکہ دینے کے تو بعد ان کو بعض الٹی سیدھی باتیں سکھاتے ہیں تو لوگ ان باتوں سے متصر ہو جاتے ہیں اور ہاکو کو بغر نہیں کرتے یہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ ہو گئی اشیاتی ان پر مست ہیں نبی کے دشمن ہیں وہ اور وہ اپنے ساتھیوں کو بد باتیں منور کی باتیں سگراتے ہیں یہاں کلا جاس کے اندر ایک موروی صاحب نے تقدیر کی تھی کہ دیکھو جی یہ کہتے ہیں کہ نبی ولی مشکل خوشہ نہیں گولی قبل خوشا مان دیتے ہیں اور نبی ولی کو مشکل خشا نہیں مانتے تو گوڑی جو ہے جلال کی وہ قبل کشائی کر دیتی ہے تو کہاں وہ مسئلہ کہ بھائی گوڑی قبل خشا مان دی ہے تو نبی ولی کو مشکل خوشا نہیں مانتے لوگ تھک گھومتے ہیں باقی جی بہت بڑی دریل پیش کر دی ہے منہی صاحب نے اور واقعی انہوں نے ناپ کا بند کر دیا ہے وہ کا حالانکہ یہ کوئی دری تھوڑی ہے گوڑی کے اندر ایسی چیزیں ڈالی جا جاتی ہیں جس سے قبض ختم ہو جائے تو موری کا قبل خوشا ہونا اپنی جگہ پر ہے وہ ایک سبب ہے اور سبب کے ذریعے سے قبل خوشائی ہو جاتی ہے پیغمبر کا مشکل خوشا ہونا تو پیغمبر جو ہے اس کو اللہ نے اپنی ذات کے لیے مشکل خوشحادی بڑھایا چل جائے کہ وہ سارے جہام کے لیے مشکل خوشائی کرے تو بعد ان کے بعد تو مرمے کی باتیں ڈالتے ہیں وہی کرتے ہیں دھوکا دینے کے لیے پھر لوگ دھوک دھوکے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں ودہ شاہ رمبوں کا ماں پالو اور اگر غلط رہتا نہ کرتے پسر ہوں بما یا ضرورمت چھوڑ ان کو میں ان باتوں کے جو وہ اطلاع کرتے ہیں جس وقت یہ مرمہ کی باتیں سامنے آتی ہے تو ان لوگوں کے دل اس بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو آخر ان کو نہیں مانتے ہوتے تو وہ اس بات سے متاثر ہو جاتے ہیں تو پھر ایمان نہیں قبول کرتے اور اس کو پسند کرتے ہیں اور کافی کرتے جائیں جو وہ کر رہے ہیں تو جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں نا اور باتوں سے متاثر ہو کر وہ غلط کام کرتے رہتے ہیں اب بغیر اللہ ہے آپ کبھی نبی علیہ اللہ سلام کے وقت میں بھی یہودیوں کے بہت سارے مولوی اور عیسائیوں کے بہت سارے پادری نبی علیہ السلام کی مخالفت کر رہے تھے تو مکے بارو نے یہ کہا کہ دیکھو نا تم دعویٰ کرتے نبی اور پیغمبر ہونے کا ہم آپ کے نبی اور پیغمبر ہونے کو نہیں مانتے تو اس زمانے کے در بڑے بڑے علماء موجود ہیں دونوں علما سے فیصلہ کروا لیتے ہیں ان کو پتا تھا نہیں اور ہم بھی ہماری جگہ کے ہیں انہوں نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دینا ہے اس کے متعلقات تو کیا اللہ کے سوا کو میں حکم تلاش کروں کو صدر نے دوبارہ کتاب ناز کی ہے واضح کتاب آ گئی ہے تو میں اب غیر اللہ کو حکم بنا کر ان سے فیصلہ کیسے کراؤں ویسے کوئی آدمی اگر یہ کہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر کوئی عادت بھی آپ کی تائید نہیں کرتا میں بات یہ ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب اتاری ہوئی ہے تیر رب سے اور یہ کتاب مطلب سے ساتھ آ کے بس ہار میں ہو اے مت شک کرنے والوں سے وطن مت کرے مطربے کا سنکم وادرہ پوری ہو گئی تیل رب کے بات سچائی میں اور انصاف کے ساتھ یعنی چونکہ دلائل آ گئے اکدیا دلائل کافی سارے آ گئے اور تیر رب کی بات جو ہے وہ سچائی میں پوری ہوگی اللہ کی بات بدل نہیں سکتی اور وہی سننے والا جاننے والا اب موروی دونوں طرف ہیں کوئی مولوی ایسے بھی ہیں جو اس کتاب کا منظر میں نندا ہونا مانتے ہیں کئی مولوی ایسے ہیں جس کتاب کا منظر میں نندا ہونا نہیں مانتے زیادہ تعداد ان کی ہے جس کا منظر میں نندا ہونا نہیں مان رہے تھوڑی تعداد ان کی ہے جس کا منظر میں نندا ہونا مانتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہر زمانے کے اندر اکثریت ان کی ہوتی ہے جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اوروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور اگر کوئی اثر کرے گا اکثر ان کی جو زمین میں ہے وہ تجھے جو بہ کا اللہ کی گرا سے وہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی اور نہیں ہے وہ مگر کرنے دوڑاتے تیرا رب خوب جانتا اس کو جو بیک آف گرا سے اور وہ خوب جانتا راہ کارنے ہے رات آنے والوں کو وقلو بماظر سنڈا رہے یہ پہلا حصہ سورت کا جس میں نفی شرک اعتقادی کا مضمون تھا یہ پہلا حصہ پورا ہو گیا فخر بما ذکر ص اللہ علیہ سے سورت کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے یہ جو پہلی آیت ہے اس پہلی آیت میں جو تعلیمات غیر اللہ ہے اس کو رد کیا گیا ہے فرمایا کہ یہ چیزیں جن کو تم نے حرام بنا رکھا ہے یہ حرام کوئی نہیں ان کو جب اللہ کے نام دے کر ضبح کیا جائے ان کو کھاؤ اگر ہو تم اللہ کی باتوں کو ماننے والے کیا ہو ہوگا تم کو ان چیزوں پر جب اللہ کا نام دے کر صبح کیا جائے تو نہیں کھاتے ہو تم تو یہ تو خدا نے حرام کوئی نہیں کی جب خدا نے حرام کوئی نہیں کی تو بالکل کھاڑا چاہیے اور اندر نے تمہارے لیے واضح کر دیے جو تمہارے اوپر حرام کیا ہے تو جو چیزیں محرمات ہیں وہ تو خدا نے بتا دی ہے جس میں مہتا دم دام تین اور ما اللہ میری رضلا ہے تو وہ تو خدا نے دی بتا دیا وہ حرام ہے اور جو حرام ہے اس کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے کہ جب تم لاچار ہو جاؤ مجبور ہو جاؤ اس کا کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے تو جو حرام ہے کچھ جان کے لیے اس کا کھانا بھی جائز اور یہ جو مہینہ صاحبہ ہے یہ تو خدا بندہ کے حرام کیے ہی بولی ہے پھر کو اگر اللہ کا نام دے کر سوا کیا جائے تو ان کو کھایا کرو اور تعطب بہت سارے لوگ بہتاتے ہیں اپنی خواہش سے بغیر تاکیب کے کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ تعلیم والے رسمے نکالتے ہیں اور لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں سب سے پہلا وہ شخص برقی عرب میں جس طرح یہ رسمیں نکالی تھی وہ عمر بن بندھائی تھا نبی علیہ رسم نے کہا کہ عمر بن لوہی کو میں نے دو کی آڑ میں دیکھا ہے اور وہ اپنی آنتے کھینچ رہا ہے تو عمر بن لوہی نے لوگوں کو براہ کیا اور بہیرے سالے کی رسمیں لوگوں کے اندر جاری کی یہ ہاشی پر لکھا ہے پھر خاصن کیلا المراد و بھی امرکن لوہئی المراد بھی ام رکنو لوہئی تو میں نے تو یہ لکھا تھا عمر بن لوہئی تو کسی تال ملوں نے کہا یہ تو وہی کیا ہوتا ہے اس نے یہاں عرف ڈال دیا ہوا ہے حمزہ ڈال دیا ہوا ہے عمر بے نہ رہی بن گیا ہے تو یہ بات وہ کال تالمیں کرتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں غلطی ہو گئی ہے تو ہم اس کی تصحیح کر دیں اور ہر تصحیح جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی بلکہ کوئی تصحیح تو ٹھیک ہوتی ہے اور کوئی تصحیح جو ہے وہ کیا ہوتی ہے غلط بھی ہوتی ہے کہتے ہیں عقیلت اور تحقیق بہت سارے کھاتے ہیں اپنی خواہشوں سے بغیر تحقیق کے تین بھی خوب جانتا ہے ہاتھ سے پڑنے والوں کو بلو اداہنا ظاہر گناہ بھی چھوڑو اور باتر گنا بھی چھوڑو عقیدہ غلط یہ باتر گناہ ہے اور اس عقیدے کے مطابق یہ لیازاد غیر اللہ یہ تعریفات یہ ظاہر گناہ ہے تو ظاہر گناہ کو بھی چھوڑو اور باتر گناہ کو بھی چھوڑو جو لوگ کرتے ہیں گناہ کا کام ان کریم سزا پائیں گی اس کی جو وہ کرتے رہے ودا کا فلو اور نہ کھایا اس کو جس پر اللہ کا نام نہیں دیا جایا کرتا تو جو لوگ جن وہ غیر کے نام کی مانتے تھے نا اس کے اندر پر اللہ کا نام دیتے بھی نہیں تھے کہتے ہیں جس کے نام کی ہم نے مانی ہے ہم اسی کے نام پر کیا کریں گے صبح کریں گے ہمارے یہ جو گرما پڑھنے والے ہیں نا ان کے اندر نفاذ پایا جاتا ہے مانتے غیر کے نام کی ہے اور ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام پر لیکن وہ لوگ یہ نفاذ نہیں کرتے تھے فرمایا کرنا تھا اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہیں دیا جاتا اور تارکین یا فسک ہے وہی میں شجاتین مجرو ہوگا اور تارکین شیطان اپنے ساتھیوں کو کئی باتیں بھائی کرتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ صاحب کے ساتھ جھگڑا کریں اگر تم ان کی بات مانو گے تو مشرف ہوگے یعنی کہ یہ شجاتین پٹیاں پڑھاتے ہیں دیکھے کو بھی مسلمان بھی عجیب ہیں اللہ کی ماری نہیں کھاتے اور اپنی ماری کھا لیتے ہیں حالانکہ بات تو صاف ہے کہ جس جی وقت انسان دبا کرتا ہے تو دبے مشکو اس میں سے نکل جاتا ہے اور جو چیز ادب بنتی ہے اس میں دبے مشکو باقی رہ جاتا ہے تو شیطان اس قسم کی الٹی سی تھی باتیں کر کے نا تمہارے مقابلے میں لوگ کھڑا کرتے ہیں تاکہ تم سے جھگڑا کرے اور اگر تم کی بات مانو گے تاکہ تم صبح چرک کرنے والے ہو جاؤ گے اب امن کال میں تو کر تم نے لوگوں کی بات مانتی کوئی نہیں کیوں بنا وہ آدمی جو مرتا تھا پھر ہم نے اس کو زندگی دے دی اور ہم نے اس کو نور دے دیا اور وہ نور کے ذریعے سے چلتا ہے لوگوں میں برابر ہو سکتا ہے اس کے جس کا حال ہی ہے کہ وہ نہوں میں ہے اور نہوں سے نکل نہیں سکتا تو ایمان والوں کے پاس تو نور آ گیا ہے جب ایمان والوں کے پاس نور آ گیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ کوئی پہاڑ کی تابعداری نہیں کریں گے کس طرح مزین کیے گئے کابڑوں کے لیے جو غلط کام کرتے ہیں تو عدم تسلیم کی جتوں کی وجہ بیان کی تھی یہ اسی کا ہے وقت ہزار کا جانلہ یہ اب عدم تسلیم کی چھٹی وجہ ہے اس طرح کی ہم نے ہر بستی میں پڑھے اس کے ملاقات یعنی اس بستی کے جو بڑے افراد تھے وہ ہو گئے مجرم تاکہ وہ اس کے اندر کئی قسم کی غلط ہیندیں کریں اور وہ عید بھی کرتے مگر اپنی ذات کے متعلق مطلب. ہماری شرون اور سمجھتے واحد لات آئے تم اور جب ان کے پاس بھی نشان کہتے ہیں نہ کیوں میں نے ہر سال لوگوں کا ہم اس لما ہو گیا رسول اللہ ہم ہر بھی مان نہ لائیں گے تو آنکھ ہم کو دیا جائے جیسا کہ دیا گیا تھا اللہ کے رسولوں کو تو نشان آ جائے نا تو کہتے ہمارے پاس آپ بھی نہیں ہے تب ہم مانیں اللہ خوب جانتا ہے جھاؤ سے ہماری انسان ہوتی ہے آنکھ قریب پہنچے گا ان کو نے ضرور کیا زند پہنچے گی اللہ کے یہاں اور سب تدابط اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے لنوں میں ہر کا مصر معاوضی رسول اللہ اللہ یہ دو دفعہ نبس اندازہ کا آیا ہے علماء کہتے ہیں کہ ان دو دفعہ جو نفظ اندہ ہے یہاں درمیان میں اگر کوئی آدمی قرآن مجید پڑھتے پڑھتے یہاں اپنے لیے کوئی دعا کرے تو یہ موضع اجابت ہے دعا انسان کی قبول ہوتی ہے پرانی مجید میں یہاں دو جگہ دو دفا لفظ اندازہ کا اکٹھا آیا ہے نا اللہ ہیت کرنے والا ہوتا ہے تو لہٰذا خدا بندی مہربانی کرتے انسان کی حاجت پوری کرتے ہیں کرے ہدایت دینے کا سینہ کون دیتے ہیں اسلام کے لیے اور جس کے متعلق ارادہ کرے بہتانے کا کرتا ہے اللہ اس کا سینہ تنگو زیادہ تنگ کنگ نہ وہ زور سے چڑھنا چاہتا ہے آسمان پر ایک آدمی زور سے آسمان پر چڑھنا چاہتا تو ہے لیکن آسمان پر چڑھ سکتا نہیں ہے اس کا سیدھا ہے کم ہے اس طریقے سے ڈالتے اللہ طور گندگی ان پر جو ایمان نہیں ڈالتے وہ ہار جار سلاد روپے اور مسکیمہ جی ہے یہ احتیاط کی راشنی ہم نے کھول کر بیان کیا ہے جو اس قوم کے لیے جو کہ سوچتے ہیں لہم دار سلام ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے ہاں اور وہ ان کا بنی یو پر جو کرتے تھے وہ یوم یاد کرو یہ تقریب آ گئی میرے پوچھا جس طرح گھرا کرے گا انسان کو کہے گا اے جنوں کی جماعت تم نے کئی تعبے بڑھائے انسانوں کے انسانوں سے پھر جو ان کے دوست ہیں انسانوں میں سے جن کے جو دوست ہیں وہ گے اے کہ دنیا میں کام نکالنا ہے یہ جن ہمارے کام کرنے دیتے تھے ہم ان چیزوں کو پکارتے تھا ہمارا کام ہو جائے تو یہ مقصد ہمارا صرف کام نکالنا تھا ہم ان کو خدا تھوڑا جانتے تھے تو کام نکالنا ہمارے بال نپال کے ساتھ اور کون کے ہم اپنے کو جو تم نے وائدہ ہمارے نہیں ٹھہرایا تھا اب ہم کو سمجھ آ گئی ہے یہ کام نکالنے والا کام غلط تھا اب ہم تیری توہین کو مانتے ہیں اللہ فرمائے گا کہ اب تمہارے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں آگ ٹھکاننا تمہارا صدر رہنا ہے اس آگ میں البتہ اللہ کے چاہنے کے ساتھ ہے یہ صدر رہنا یہ بارہویں پارے کے اندر آیت تے گی اسی کے مطابق وہاں پوری بات ہو جائے گی انشاءاللہ شاء اللہ تاکیق حکمت والا جاننے والا وقت آزادی بعض وال یہ عدم تسلیم کی ساتویں اور آخری وجہ ہے بعض ظالم بعد کے دوست ہم بڑھا دیتے ہیں تو چونکہ وہ ان کے ساتھ دوستی ہوتی ہے تب لوگ ہوتے ہیں اور تعلقات کی وجہ ہم کو چھوڑ نہیں سکتے اور ہم ہاں کو قبول نہیں کرتے اس طرح ہم دوست بڑھاتے بعد دارو کو, کو بات کر بدلے کماتے تھے یا مارکن جن میں تو یہ جن اور انسان آپس میں بڑھ گئے دوست اور ایک دوسرے سے کام نکال رہے ہیں اس واقعہ جو گھر کے اندر متلا ہے تو قیامت مت کے اندر کہا جائے گا جنوں کی جماعت اور انسانوں کی کیا نہ آتے تھے تمہارے پاس کئی رسولوں میں تھے بیان کرتے تمہارے سامنے میرے اور میری تو پیغمبر صرف انسانوں میں سے آیا ہے جنات میں سے پیغمبر نہیں آئے تو یہ نسبت دونوں کی طرف ہے لیکن ان دو میں سے ایک جو ہے نا جماعت اس میں پیغمبر آیا ہے اور راتے تم کو اس دن کی ملاقات سے کہیں گے شاید نہ آدال سے نہ ہم اپنے خلاف گوائی دیتے ہیں اور دھوکے میں ڈالر کو دنیا کی زندگی دیں اور ان کو اپنے بارے میں یہ آپ پتہ چلا کہ وہ دنیا کے اندر کہر کرتے رہے اور اپنے متعدد صاف صاحب واضح خران کر لیں گے کہ ہم نے کہر کیا تھا زہر کا یہ اس واسطے کہ نہیں ہے تین کے ہلاح کرے بستیوں کو بھی ظلم بار بار اللہ ہلاک نہیں کرتا بستیوں کو بوجھا ان کے ظلم کے کہ لوگوں کے اندر ظلم پایا جاتا ہے تو اللہ پھر اس کو ادا کر دے جب کہ لوگ غافل ہوں اللہ اس سے نہیں کرتا بلکہ پہلے تنبیہ کرتا ہے پیغمبر بھیجتا ہے پیغمبر آتے ہیں اور پیغمبر آنے کے بعد جب ان کو سمجھ نہیں آتی ہے اور بات کو نہیں مانتے تب ان کو ادا کیا جاتا ہے وار پور دن دہراجات اور ہارے کے لیے درجے ہیں اس کے مطابق جو نے کیا اور نہیں تیرے رب بے اس سے جو وہ کرتے ہیں غرم بغیر غلی غلر رحمان تیرا بڑا بے پرواہ ہے بڑیا میعربازی کرنے والا اگر چاہے تو چند کر دے تم کو اور تمہارے پیچھے لیا ہے جو چاہے جیسے کہ تم کو پیدا کیا ایک اور کی اولاد سے تو پہلے کچھ اور تھے تم آ گئے پھر تم چلے جاؤ کچھ اور آ جائیں تو خدا الگ ایسا کر سکتا ہے تاکیم جس چیز کا تم سے پیدا کیا جاتا ہے وہ آنے والا ہے اور نہیں وہ تم عادت کرنے والے بول یاد ہوئے مزول مقام دیکھوں کہ میری قوم تم اپنی جگہ جو تمہارے سمجھ دو مناسب کام وہ کرتے جاؤ میں اپنی جگہ کام کر رہا ہوں ان کریم جان لوگے کس کے لیے ہوگا پچھلا گھر ایک بات یہ ہے کہ زارم کامیاب نہیں ہوتے وہ جہاز ہو زندہ ہے یہاں پھر بھی غیر اللہ کا مطلب بیان ہو رہا ہے انہوں نے ٹھہرائے اللہ کے لیے اس میں سے جو پیدا کی کھیتی اور چوپائے ایک حصہ اور کہا بھی یہ حصہ ہے اللہ کا یہ ان کا خیال ہے اور ایک حصہ ٹھہرایا اپنے شراکا کا جس وقت ایک آدمی کھیتی میں اندھا کا حصہ بھی ٹھہرائے اپنے محبود کے نام کا بھی حصہ ٹھہرائے تو ظاہر بات ہے کہ اپنے محبودوں کے نام کا حصہ ٹھہرانے کی وجہ سے جو اندھا کے نام کا حصہ ٹھہرایا وہ قبول نہیں ہوتا اس واسطے کا بس آگے بتام ہے ان کا کیوں اس واسطے کی جب خدا کو قبول نہیں کیا تو وہ اندہ کا حصہ تو کوئی نہ بڑا اور ایک حصہ ٹھہرایا اپنے محبودوں کا پھر جو ہوتا ہے ان کے شریکوں کا حصہ وہ تو اللہ کے حصے پہ نہیں مل سکتا اور جو ہوتا ہے اللہ کا حصہ وہ ان کی کے حصے پہ مل سکتا ہے کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں اور میں دیکھوں ان لوگوں ان سالوں کا کیا خیال ہے کہ اللہ کے حصے کو کم کمزور سمجھتے ہیں اپنے بحبوں کے حصے کو ذرا اونچا سمجھتے ہیں بعض و بات ہو نکالی یہ کھجور ہیں اندا کے نام کی یہ کھجور ہیں ہمارے پرانے بزرگوں کے نام کی پھر اگر کوئی کھجور بیچ جائے گیا بولا کے نام کی کھجوروں میں سے اللہ کے حصے میں تو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہمارے معبول ہم سے راز ہو جائیں گے ہم نے جتنا اسکاؤنٹ کو دیا تھا نا پورا پورا دینا چاہیے اور یہاں جو بجر اللہ کے حصے میں ملی ہے نا وہاں ہم کو نکالنا چاہیے اور اگر اللہ کے حصے میں سے کوئی کجرے دوسری خزروں میں بیچتے ہیں تو کہتے ہیں اندر تو بڑی بے پرواز ہاتھ ہے اندر کو رہا ہے چلو ان کو راز نکال عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو شریک کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کا تبدیل گہرے خدا کے ساتھ کم ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ اس کا تبدیل کمزور ہو جاتا ہے جیسے اگلے دن بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نام کی قسم کھڑا مشکل ہوتا ہے آسان ہوتا ہے لیکن پھر جہاں دفن ہے تو وہاں باہر کنڈے کو پکڑ کر کہہ دو کہ میں نے یہ کام نہیں کیا کہتے نا ہم سے یہ توہین نہ کرواؤ ہم وہاں جا کر یہ بات نہیں کہہ سکتے تو اللہ کے نام کی قسم کھاڑا آسان ہوتا ہے منزل میں بھی آ جائیں گے پرانے مجید پر ہاتھ رکھ کر بھی قسم کھا دیں گے جھوٹی لیکن بزرگ کا نام دے کر جھوٹی قسم کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے وقظار کا آزاد فرمایا غیر اللہ کی ایک کبھی رسم ان کے اندر یہ بھی ہے کہ مشرقین کے لیے بہت سارے مشرقین کے لیے ان کے شرکاء نے بچے قتل کرنا مزین کر دیا ہے وہ نظر مانتے تھے کہ اگر اتنے بچے ہو گئے نا تو آخری بچہ پرانے بدھ کے نام کا ہم کر دیں گے تو دیکھو بچے اپنے اضافہ کرتے ہیں شوراکاہ کے نام پر اور یہ شوراکا نے ایک چیز کیا کرنے کو متعین کر دی ان کو ہلاک کریں اور ان کے اوپر ان کا دین مشتبہ کریں اور اگر اندر جاتا ایسا نہ کرتے پر چھوڑ ان کو ساتھ ان کے وہ اطلاع کرتے ہیں تو یہ قطب اولاد یہ مشرقین عرب کے اندر بات پائی جاتی تھی آج بھی اس کا ایک نمونہ شاہ دول ملی اس کی قبر پر بچے چھوڑ آتے ہیں اور پھر پتا ہوتا ہے کہ وہاں کئی سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو ان بچوں کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹے رکھتے ہیں ان کے اوپر کچھ چڑھا دیتے ہیں ساری عمر وہ بچہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سمجھ ساری ختم ہو جاتی ہے تو یہ مشرق لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اولاد ہو اگر اولاد ہوئی تو ایک بچہ شاید اللہ ولی کی قبر پر ہم چھوڑ آئیں گے تو یہ ہر زمانے کے اندر کثرے اولاد والی بات پائی جاتی ہے وکار وادی اور کہتے ہیں یہ مباشی اور یہ کھیت یہ منگلو ہے یہ تعلیمات کا اس کا تذکرہ ہے کئی تعلیمات کی نئی بیان ہو رہی ہیں کے اندر جو پہلی صورتوں کے اندر بیاتی ہوئی یہ مباشی اور کھیتی مغلو ہے اس کو نہ کھائے گا مگر جس کو ہم جائیں اپنے خیال میں کئی مباشی ایسے ہوتے ہیں جو ان کی پیٹ پر سواری آرام سے ہوتی اور کئی جانور ایسے ہیں کہ ان کو اللہ کے نام پر سبا نہیں کرتے اللہ پر افترا کرتے ہوئے ان قریب سزا ایک جو وہ افترا کرتے تھے ایک اور قسم کہتے تھے کہ یہ جو جانور ہے نا ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے تو وہ ہمارے مرد کھا سکیں گے ہماری عورتیں نہ کھا سکیں گی کھانا کہ جو چیز حالات ہے مرد بھی کھا سکتے ہیں عورت بھی کھا سکتی ہے اور اگر وہ مردا پیدا ہو جائے تو پھر سارے شریک ہیں پھر مرد بھی کھائیں گے اور عورتیں بھی کھائیں گی ان قریب سزا دے گا ان کو ان کے بیان کی تحقیق وہ ہمت والا جاننے والا ہوں شانا ان لوگوں نے جنہیں اپنی اولاد ختم کی بے بقوفی سے بغیر رم کے اور حرام کی اور چیزوں کو جو اللہ نے ان کو دی تھی اللہ پر افسلاح کرتے ہوئے تاکی بیٹھ گئے اور نہ ہوئے راہ پانے والے اللہ نے پیدا کیے بال کئی ان میں سے چھتریوں پہ چلائے جاتے ہیں اور کئی نہیں چلائے جاتے مطلب ہے کہ بعض ایسے گھر سائبوں کی بیٹے ان کو چھتریوں پر چڑھانا پڑتا ہے جیسے گڑ کی پیر کو چڑھانا پڑتا ہے اور کئیوں کی پیر کو چلانا نہیں پڑتا کھجورے بڑھائی کھیتی بڑھائی جس کا ذائقہ مختلف مطلب ہے جیسے پیدا کیا انار پیدا کیا آپس میں ملتا جلتا اور نہ ملتا جلتا حکم یہ ہے کہ ہل کھاؤ جب ہل ہے اور اللہ کے نام کا حد بھی ادا کرو جس دن کھیتی کو کاٹو لیکن اس اسلحا نہیں کرنا حکم یہ ہے کہ اللہ کے نام کا دینا تو ٹھیک ہے غیر کے نام کا دینا جائز نہیں ہے تاکی کو اتنا نہیں پسند کرتا آگے بڑھنے والوں کو وہ کے نام حکومت و بدشہ مواشی اللہ نے پیدا کیے کئی ان میں سے ایسی ہیں جن پر تم سواری کر سکتے ہو اور کئی اور ایسے ایسے ہیں جو زمین کے قریب ہیں زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جیسے بھیڑ بکری ان پر سواری نہیں کی جا سکتی گائے پر سواری ہو سکتی ہے بیگ پر سواری ہو سکتی ہے اور خود تو ہائی سواری کے لیے گائے اگر سواری کے لیے نہیں پیدا کی گیس سواری ہو سکتی ہے کلو بیمار ہوتا ہے مدا حکم یہ ہے کہ جو اندر بھی کھاؤ یہ نہ کہ کئی جانوروں کو اپنے آپ پر حرام کر کے تو ان کا کھانا چھوڑ دو اور نہ پیدوی کرو شیطان کی قدموں کی تاکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے سامان یا دس والد جن لوگوں نے غیر کے نام کی تعلیمیں کی ہیں تو ان پر رد کرنے کے لیے فرمایا یہ آج قسم ہے گھیر میں سے بھی دو اور بکری میں سے بھی دو گھیر میں سے بھی دو ایک نر اور ایک مادہ بکری میں سے بھی دو ایک نر اور مادہ اللہ فرماتے تم ان سے پوچھو نر ہونا حرام ہونے کی وجہ ہے یا مادہ ہونا حرام ہونے کی وجہ ہے اگر نر ہونا حرام ہونے کی وجہ ہے تو جتنے نر ہیں سارے حرام ہو جائے اور اگر مادہ ہونا حرام ہونے کی وجہ ہے تو جتنی ماتا سارے حرام ہے ساری آرام ہو جائے اور اگر ماں کے پیٹ میں ہونا یہ حرام ہونے کی وجہ ہے تو پھر سارے ماں کے پیٹ سے پہلے ہوتے ہیں پھر سارے کیا ہوتے ہیں حرام ہو جائے بتاؤ وجہ کیا ہے حرام ہونے کی ماں اس کو آرام بڑھاتے اور ماں کو حرام نہیں بڑھاتے کیا دو نر حرام کیے یا دو ماتا یا اس کو آرام کیا جس پر مشتمل ہے دو ماتا کا پیٹ مجھے کوئی بتاؤ بات علم سے یعنی کہ اگر تو نہیں مانتی کہ کوئی حرام اور کوئی حلان اگر تمہارے پاس کوئی سم سبوت ہے کتاب ہے تو کتاب لاؤ اگر تم سچے ہو وہ پہ فرمایا کہ دیکھو جیسے بھیڑ میں اور بکری میں نر ماتا ہے کنٹ اور گائے کے اندر بھی نر ماتا ہے کنٹ میں بھی دو ہے گائے کے اندر بھی دو ہے کیا دو نر حرام کے اندر یا دو ماتا یا جس پر مشتمل ہے دو ماتا کے پیڑ ام تم تم شعد آؤ تو اگر تو نہیں مانتی کہ یہ حرام ہو پھر دلیل بھئی ہے تمہارے پاس پہلے دلیل نکلی کا مطالبہ ہو گیا اگر جو نہیں مانتی نکلی ہے اب اگر تو نہیں مانتی کہ دلیل وہی ہے کیا تم حاضر تھے جب تم کو اللہ نے اس کی تاکید کی پھر کون بڑا ظاہر ہے اس سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ میں گائے لوگوں کو بغیر تاکین کے بے شک اللہ تعلق نہیں ہے جیسے بل لوگ اب یہاں پھر نیازات غیر اللہ کا بھیا شروع ہوتا ہے تو کیا میں نہیں اس میں تو کی کی طرف کوئی چیز حرام یہ جو تم نے بہاد بنا رکھے ہیں یہ حرام کو نہیں کسی کھانے والے کا جو کھائے البتہ یہ حرام ہے وہ داغ حرام ہے دمے مسکو حرام ہے یا خنزیر کا گوشت حرام ہے یہ خنزیر ناپاک ہے تو اس وار سے خنزیر کا گوشت جو ہے وہ کیا ہے حرام ہے خنزیر ایک ایسا جانور ہے کہ تقریباً کمت مسلمان ساری کی ساری اس کے نجر العین پر متفق پھنک رہی ہے کتے کو شاہ بھی نجس العین کہتے ہیں عربی اس کو نجس العین نہیں کہتے لیکن خنزیر کو عربی بھی نجس العین کہتے ہیں اور شاہ بھی نجس العین کہتے ہیں البتہ نواب صدیق حسن خان صاحب وہ کہتے ہیں یہاں رج ساتما نے نجس کے نہیں بلکہ رج ساتمہ نے حرام کے ہے لہذا خنزیر کے ناپاک ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں اور پہلے یہ نکلا کہ اصل اشیاء کے اندر کیا ہے پاک ہونا جب اصل ہے پاک ہونا تو جس چیز کے ناپاک ہونے کی دلیل ہوگی تو ہم اس کو ناپاک کرا دیں گے اور جس کے ناپاک ہونے کی دلیل کوئی نہ ہوگی ہم اس کو ناپاک نہیں کہیں گے تو یہاں لکھا کہ ناپاک ہونے کی دلیل کوئی نہیں تو خدا صحیح ہوگا کہ خنزیر کے نظیر پھر کیا ہے پاک ہے حالانکہ حنبی اور شاہ بھی متفق ہے زیر کے صرف فرید نہ ہونے پر بلکہ نجس العین ہونے پر تو اس کی ذات ہی کیا ہے فرید ہے یہ نئے اتہاد ہیں موریجنل زمانے کے اور فس کا غلامی چیز جو غیر کے نام رد کی گئی پھر جو آدمی لدار ہو گیا نہ ہو تلاش کرنے والا اور نہ ہو حد سے بڑھنے والا بس تاخیر یہ <تصفح> تم نے کہا کہ میری بئی کے مطابق صرف یہ چار چیزیں حرام ہیں تو <تصفح> ان اس کے علاوہ حرام کوئی نہیں ہم بتاتے ہیں کہ کوتوب لاہیا نے ثابت ہے کوئی اور چیزوں کا حرام ہونا. فرمایا کہ وہ جو تم کوتوب لائیا پڑھتے ہو نہ وہ تو یہودیوں پر ایک سزا تھی چند چیزیں ان کے گئی تھی آرام کی گئی تھی ابراہیمی شریعت کے اندر وہ چیزیں آرام کوئی نہ تھی یہودیوں پر ہم نے حرام کیا تھا ہار ناخل والا جانور اونٹ حرام ہو گیا کسی طریقے سے بطخ حرام ہو گئی تو یہ یہودیوں کے لیے حرام کیا تھا گائے اور بکری کی چر بھی ہم نے حرام کی مگر جو لگی ہے پیٹ کے ساتھ یا جو لگی ہے آم کے ساتھ یا جو لگی ہے ہڈی کے ساتھ ہڈی بھی ملی ہوئی ہے باقی چل رہی ہم نے حرام کی تھی یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے کیونکہ ان کے کی مزاج کے اندر سرکشی پائی گئی جاتی تھی ہم نے ان کی شریعت سنت کرنی تھی اور ہم سچ کہہ رہے ہیں پیر کر سب کا بس اگر وہ تیری تکزیب کرے پس تو کہے رب تمہارا ہے تو واقعی ایک بات جی کے بڑی رحمت والا ہے لیکن یہ بھی سن لو کہ اللہ کا ذات مجرم کا انایا نہیں چاہا کرتا لہذا تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں کرنی عام قریب کہیں کہ وہ لوگ نے شرک کیا اگر اللہ چاہتا ہم نہ شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادے اور ہم اپنی مرضی سے کوئی چیز خود آرام نہ کرتے تو یہ تو کوئی دلی نہیں کہ ہم نے شرک کیا بندہ اگر نہ چاہتا تو نہ کرتے تو یہ تو یہ چور بھی کہہ سکتے اگر اللہ نہ چاہتا تو میں چوری نہ کرتا تو پھر چوری بھی جائز ہو جائے گی زنا بھی جائز ہو جائے گا بدکاری بھی جائز ہو جائے گی اس طرح تقریب کی پہلو نے یہاں تک نے چکھا ہمارا لاس کل ہر ہند ان باتوں سے کام نہیں چلتا کہ ہم یہ کام کرتے رہے اور ہمارے اوپر کوئی سدار نائب لیازت جائز ہے تمہارے پاس کوئی علم ہے تو اس علم کی بات کو ہمارے سامنے پیش کرو نہیں پہلوی کرتے ہو تم مگر گماں کی اور نہیں ہو تم مگر اٹکے دوڑاتے کو مالا تو کیا اللہ کے لیے انتظام پورا اللہ نے جو بات بتا دی ہے وہ ٹھیک ٹھیک بات بتا دی ہے اگر لگتا تھا تم سب کو ہدایت دے دیتا لیکن سب کو ہدایت نہیں ہوتی کوئی لوگ ہدایت والے ہوتے ہیں اور اکثریت نہ ہدایت والوں کی یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کون رہنما تو کیا دوا اپنے گواہ جو گواہی دے کے اللہ نے اس کو حرام کیا بس بتاؤ کون عالم کہتے ہیں یہ چیزیں حرام ہیں اور اگر کوئی مولوی بور ہی پڑے اور وہ گواہی دینی شروع کر ہی دے بس تو نہ گواہی دے ان کے ساتھ اور نہ پیروی کر ان کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری باتوں کو جتوایا اور ان کی خواہشات جو آخر کو نہیں مانگتے اور وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں وہ تال اور ادل و مار رواں تہاری مات خود صاف کی بھی تردید ہوگی اخیر میں تاری مار کا بیان ہے یہ بطور کرتیماں تو کہہ او میں پڑھ کر سناتا ہوں جو تمہارے رب نے حرام کیا اگر نے یہ کہا اللہ کے ساتھ کسی شریک نہیں بڑھانا تو شریک بڑھانا حرام ہے اللہ نے کہا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے تو نیک سلوک نہ کرنا حرام ہے اللہ نے کہا اپنی اولاد کو تنظی کی وجہ سے قتل نہ کرو تو اولاد کو قدر کرنا حرام ہے ہم تم کو بھی رودھی دیتے اور ان کو بھی دیں گے اور نہ نزدیک جاؤ بے حیائی کاموں کے جو بے حیائی کام ظاہر ہے یا بادل ہیں اور نہ قتل کرو نفس کو جس کو اللہ نے حرام کیا مگر بات آگے اس بات کے اندر تم کو تاغیر کی تاکہ تم سمجھو بذیر محلامات یتیم کے مال کے نزدیک نہیں جانا یتیم کا مال بلا وجہ کھانا حرام ہے البتہ اس طریقے سے یتیم کے مال کی قریب جاؤ جو بہتر ہے یعنی اس کے مال میں تجارت کرو اس کے مال کو بڑھاؤ اس کے اوپر حرچ کرو چلو دوبارہ اپنا مزاجی باز اوقات ہو جاتا ہے جو میرا دان بھی تک دلتا ہے تو ہم یتیم کی خدمت کریں وہ خود بھی کھا دیتا ہے تاہم وہ یتیم کون اپنی جوانی کو. اللہ کا یہ بھی حکم ہے باپ اور قور پورا کرو ساتھ انصاف کے اور باپ اور قوم میں کمی پیشی یہ حرام ہے ہم نہیں تکلیف رہتی کسی جی کو مگر اس کی گنجائش کے مطابق ویزا وہ تم اور جب تم کوئی بات کرو تو اگر کی بات کرو ونو کا نظروا اگرچہ وہ رشتہ دار ہو اور اللہ کے آپ کو پورا کرو اس بات کی تم کو تاکید کی تارے تم دھیان دو ون حاضہ سرادی مسکیمن یہ ہے میری گاہ سیدھی اب اس کی تابے کرو اور نہ چلو اور راستوں پر یہ اور راستے تم کو اللہ کے صحیح راستے سے ہٹا دیں گے اس بات کی تم کو تاکید کی تاکہ تم بچتے رہوسن کتاب یہ مورسا علیہ السلام کی کتاب تو رات اس سے زمین پیش کی جا رہی ہے پھر ہم نے دی تھی مرسا علیہ السلام کی کتاب پورا پورا بیان کرنے والی اس آدمی پر جو آدمی نیک روی اختیار کرے تو جو آدمی اچھائی اختیار کرے اس کے لیے تو تورات ہدایت ہے اور تفصیل ہر چیز کی اور ہدایت رحمت تاکہ لوگ اپنے کی بات کو مانیں تو تورات سے دلیل نگری پیش کر کے آگے بھر دلیلیں بڑی آگے اور یہ کتاب ہے ہم نے اتاری برکت والی اس کی طاقت جاری کرو اور بچ بچ کر چلو طاقتوں پر رائم کیا جائے ہم نے یہ کتاب بھیج دی ہے کہیں کوئی آدمی یہ نہ, نہ کہے کہ جی پہلی دو جماعتوں پر کتاب نازل ہوئی تھی تو جب ان پر نازل ہوئی اگر ہم ہاں پر بھی نازل ہوتی تو ہم واقف ہوتے کتاب سے اور پہلی کتابوں کے پڑھنے سے ہم بھی خبر تھے ہمیں کیا پتہ تھا کہتا کہ اللہ کے حکام کیا ہیں یا یہ نہ کہو اگر ہمارے اوپر کتاب نازر کی جاتی تو ہم ہوتے زیادہ ہدایت پانے والے ان سے فقط جاؤ تم تمہارے پاس واضح ہوتے طارمانب سے اور ہدایت طارحمت پھر کون بڑا ظالمت سے جو جھٹوائے اللہ کی باتوں کو اور اسے کنارہ کرے ہم قریب ہم ان سزا دیں گے ان کو جو ہماری باتوں سے کنارہ کرتے ہیں پوری سزا بدلے اس کی کہ وہ کنارہ کرتے رہے خالی ان ضرور یعنی جب تمہارے سب عذر بھی دفاع کر دیے گئے اور کتاب میں تمہارے سب دعوا کے دلائر کے ساتھ ترتیب کر دی گئی اور اپنے دعوا کو دریا رے پہ سے ثابت بھی کر دیا گیا ہے تو پھر اب ایمان لاڑنے میں کیا ان چیزوں کی امتزار ہے اہم اس وقت تو پھر ایمان دفع نہ دے گا نئی انتظار کرتے مگر اس بات کا بھی خجتا آ جائے تو خجتا آ جائے موت کا وقت آ جائے تو پھر ایمان قبول نہیں ہوگا یا تیر سامنے آ جائے یا تیر کا کوئی نشان آ جائے جب پھر آئے گا تیر رابطہ کوئی نشان نہ جو پہلے ایماند آیا تھا یا پہلے اپنے ایمان کے اندر خیال کو نہیں کمایا تھا تو کیا انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قروع شمس میں نل مغرب کا ذکر کیا سورج مشرق کی بجائے ایک در مغرب سے نکلے گا یہ ذکر کر کے آپ نے یہ آد پڑھی اس کا یہ مطلب نہیں یہ جو غروب شمس میں نل مغرب ہے تو یہ ہی اس کا مصداق ہے بڑے بڑے نشانات خوارد جب آ جائیں تو خوارد آ جانے کے بعد پھر ایمان قبول ہو نہیں ہوتا جس وقت کہ ایک آدمی خوارد کے بعد ایمان ایماندر آئے تو ظاہر بات ہے کہ پھر ہلاکت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ہلاکت کا وقت آ جاتا ہے ایمان قبول نہیں ہوتا ہے <تصف> البتہ یہ بات ہے کہ جب طلوع شمس پھر مغرب ہوگا تو کئی سارے لوگ پر توبہ کریں گے لیکن ان کی توبہ کا ذرا قبول نہیں کریں گے اب یہ جو آیت ہے جس دن آئے گی رابط کی ایک نشادی نہ نفع دے کر کسی اس کو اس کا ایمان کو پہلے ایمان نہ لایا یا پہلے اپنے ایمان کے اندر قسم خیر نہ کیا تو یہاں ایک مسئلہ ہے اس اس مسئلے پر متضلہ اس آیت سے انتظار ہی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جس ایمان کے اندر قسم خیر موجود ہو جی کے بھی کی ہوں تو وہ ایمان انسان کو پہلے مدوست ہوتا ہے اور اگر نفس ایمان ہو نیکی نہ کی ہوں بلکہ گناہ کیے ہوں تو اس ایمان کی وجہ سے بندہ دوزر کے عذاب سے بچ نہیں سکتا بلکہ مختلف نار ہوتا ہے یہ ان کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں اب یہاں قرآن کی آیت آ گئی ہے کہ بعض نشانات آئیں گے مثلاً مطلب تروئی شمس میں مغرب تو جو پہلے ایمان نہ آیا اس کو بھی فائدہ نہیں یا پہلے ایمان تو ہے لیکن قصبے خیر نہیں اس کو بھی فائدہ نہیں تو مطلب یہ ہو گیا قصب خیر اس وقت کرے تو فائدہ نہیں پہلے قصب خیر کیا ہوتا تو فائدہ ہوتا تو پھر قصب خیر ہو جب سے ایمان نہیں فائدے مند جب تک قصب خیر اس کے ساتھ ہو نہ ہو صرف ایمان جو ہے وہ مند نہیں ہوتا ہمارے حضرت مرحوم اس کی تحقیق میں یہ بات کہتے تھے کہ یہاں اقبال ہے اور نف تقدیلی ہے میں نہیں ہے کوئی ایمان آدمی جو پہلے ایمان نہیں لایا تو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا یا جس آدمی نے پہلے قصبے خیر نہیں کیا تھا اس کا قصبے خیر کرنا اس کو فائدہ نہیں دے گا تو نہ آ تو ایمان خیر آ جی یا خیر آئیے یہاں کیا ہو جائے گا معلوم ہو جائے گا پہلے ایمان نہیں لایا تھا تو ایمان فائدہ نہیں پہلے قصبے خیر نہیں کیا تھا تو قصبے خیر فائدے مند نہیں ہوگا چنانچہ اگر کوئی آدمی ہو اس کا تحفہ کرے گا نا تو اس آدمی کی توحبہ بھی منظور تو نہیں کی جائے گی تو کیا انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے آئے इन को दी रहा हूं। जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया वकानु शिया। और शाहिए हो गए दस तमिल है, तेरा उनके साथ खत्म किसी किस्म के कुछ हादत तो नहीं है तो जिस किस्म का इस्तेमाल उपका होता है उसी किस्म का यह भी एक इस्तेमाल है मतलब इसलिए है कि जिन लोगों ने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया اور گلو گرو ہو گئے کوئی حضرت عیسیٰ کی پوجا کرے کوئی حضرت زہد کی, کی کوئی شیخ عبد القادر جی رانی کی اور میں دست سب لوں کے ساتھ کوئی قدر نہیں ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے پھر اللہ کو خبر دے گا اس کی جو وہ کرتے تھے من جاساں نے جو آدمی دیکھی کرے اس کے لیے دس گنا ہے اور جو آدمی غلطی کرے تو جتنی غلطی ہے اتنی سزا ہے اور ان کا ظلم نہ ہوگا اور انبی آصر تمام صورت کا اور آ حضرت وسلم کا بیان تو کہے میرے رب نے میری رہنمائی کی ہے سیدھا راستہ مجھے اللہ نے بتایا ہے وہ دین ہے درست ملت ہے ابراہیم کی ہار ہونے ابراہیم کی وہ یق ہوتا اور نہ شرک کرنے والوں سے وہ سیدھا راستہ کیا ہے تو کہے میری بدنی اور مالی عبادت نباز اور قربانی میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جہان کا میں بدری عبادت کے اندر بھی ادب کسی کو شریک نہیں کروں گا مادی عبادت کے اندر بھی ادب کسی کو شریک نہیں کروں گا کسی کا مجھے حکم ہے اور میں ہوں پہلا فرما بردال تو کہوا کو میں ربتا ہوں وہ رب ہے ہر کا اور نہیں کماتا کوئی جی مگر ہر ایک آدمی کا کمانا اپنے آپ پر ہوتا ہے اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تمہارے رب کے پاس تمہارا لوٹنا وہ تم کو خبر دے گا اس کی جس میں تم انتظ کر رہے محبت علی جا رہا ہے سرائے بنا دے. اسی نے دیا تم کو زمین میں جانشین اور بعد کو بعد پر درجے دیے تاکہ تم کو جان اس میں جو تم کو دیا تاکیق جرم جلدی سلا دینے والا ہے اور تاکہ کو نبخشنے والا, والا مہربان بھی ہے